شاید شاید ناظرین سلسلہ جاری و ساری ہے لبئی میں حاضر ہوں پیارے پیارے نگرانی شورا کے ساتھ یہ بہت ملٹی ڈائمینشنل سلسلہ ہے جو ہوتا ہے بڑا پیارا سلسلہ ہے ایک موضوع ہوگا موضوع پر ڈسکشن بھی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ دیگر سیگمنٹس ہیں یہ بھی اس سلسلے کے اندر شامل رہیں گے مدنی کسوٹی بھی ہوگی مدنی اشعار کی تکرار بھی ہوگی فوری جوابات بھی ہوں گے نگران نشورہ کے کچھ ایکسپیرئنس جو آپ کے تجربات ہیں ان شاء اللہ یہ بھی ہم جانیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کال کو آپ کی مسجد کو سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے چارس سلسلے میں شامل ہوتے ہیں نگران شعرا سے سوالات بھی کرتے ہیں پانچویں جو ہے وہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں آپ کال کے ذریعے شامل, شامل رہ سکتے ہیں میسج کے ذریعے شامل لے سکتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے شامل رہ سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ آپ کی کال کو آپ کے میسجز کو ہم سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے اللہ تعالی کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے سلسلے میں شامل رہیے اور یہاں اچھی اچھی نیتیں بھی کرتے چلے جائیے کہ جو ہمیں نیکی کی دعوت کے مدنی پھول دیے جائیں گے ان کو ہم اپنی زندگی کا حصہ ضرور بنائیں گے آج کا ایک پرٹیکولر موضوع ہے ان شاء موضوع کی ڈسکرپشن جو ہے وہ ہمارے مہروز بھائی بیان فرمائیں گے تو اس موضوع کے اعتبار سے کچھ آپ کے ویوز ہوں کچھ آپ کا ذریعہ ہوں یا اس کے علاوہ آپ کسی پرابلم کسی پریشانی یا کسی بھی معمے کا شکار ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے حل کیا جائے ہم یہ جاننے میں کامیاب ہو جائیں بہترین ذریعہ مدنی چینل آپ کو دے رہا ہے آپ کال کے ذریعے شیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ ممکن ہوا ہم آپ کی کال کو سلسلے کا حصہ بنائیں گے نگران شرا اس پر کیا اپنی ماہرانہ رائے فرما رہے ہیں یہ بھی آپ تک پہنچائیں گے سلسلے میں شامل رہیے دیروں پائیں گے. سل الحبیب صل اللہ تعالی وسلم. ماشاءاللہ سلمان آج کا موضوع طے ہوا ہے دھوکہ دہی ہے دھوکا ہے آج کا موضوع ہمارا اور یہ ایک ایسا موضوع ہے مدنی چینل کے ناظرین جیسے پچھلے سلسلوں میں بھی ہماری خواہش یہی ہوتی تھی کوشش یہی ہوتی تھی کہ ایسے موضوعات سلیکٹ کیے جائیں کہ وہ معاشرے کے اکثر یا تمام تمام یا اکثر افراد سے اس کا تعلق بنتا ہو تاکہ آپ کی دلچسپی بھی برقرار رہے اور آپ کے جو سوالات ہوں آپ کے جو اشکالات ہوں وہ آپ پیش کر سکیں اب یہ جو ہمارا موضوع ہے آج کا دھوکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ شاید ہی کوئی فرد ہو جس کی زبان پہ کبھی یہ لفظ نہ آیا ہو اور پھر ہمارے معاشرے میں کیفیت یہ ہے کہ بازاروں سے لے کے محلوں تک اور چیزوں سے لے کر رشتوں تک میں دھوکے بازی شامل ہو چکی ہے اور ہر کسی کو یہ شکوا ہے کہ جی مجھے دھوکہ دیا گیا ہے میرے ساتھ دھوکہ دہی کی گئی ہے اور میں نے یہ چیز خریدی تو مجھے دھوکہ دے دیا گیا میں نے اس سے معاملہ کیا تو مجھے دھوکہ ہو گیا اسی طریقے کے دیگر معاملات میں دھوکہ دہی کا پہلو لوگ بیان کرتے ہی رہتے ہیں کبھی دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ یقینت دھوکہ دیتے بھی ہیں تو اس حوالے سے انشاءاللہ شاء اللہ آپ کے میسیجز بھی ہوں گے آپ کی کالز بھی ہوں گی کچھ ہمارے سوالات بھی ہوں گے اور نگران شورہ کے انشاء اللہ اس پر جوابات ہوں گے اسلامی تعلیمات جو ہے سلمان بھائی ایک حدیث پاک میں یہاں پیش کروں گا پھر آپ کی طرف آؤں گا ان شاء جی جی کی طرف بھی چلیں گے کہ نبی کریم رعف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان زیشان ہے من غصہ فلحی اور اسی مفہوم اور انہی الفاظ کے ساتھ مختلف احادیث مختلف کتب میں منقول ہوئی ہیں یعنی کتنی بڑی ایک توبیق کی گئی ہے اس کو تمبی کی گئی ہے دھوکہ دینے والے کو کہ جو دھوکہ دے رہا ہے اس کے بارے میں فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے یہ بہت ہی بڑی جسے کہتے ہیں ڈرا دینے والی بات ہے اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں رشاد فرما دے کی ہم میں سے نہیں یا ہمارے طریقے پر نہیں یا ہمارے گروہ میں سے نہیں تو اس کے لیے کتنی الارمنگ بات ہے جی بالکل اور سلمان بھائی ایک چیز یہ ہے کہ ہر شخص یہ تو کہتا ہے کہ مجھے دھوکہ دے دیا گیا جی لیکن ہم سب کو ہی یہ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے آج کا جب سلسلہ دیکھنے بیٹھے ہیں آپ اور ہم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں ہم بھی شریک ہیں انشاءاللہ اللہ نگرانی شراک کے مدنی فل سمات کریں گے تو اس کے حوالے سے اچھی اچھی نیتیں جہاں کریں وہاں ایک نیت یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہمیں دھوکے کے بارے میں تو سننا ہے جی لیکن ہمیں یہ بھی چیک کرنا ہے کہ ہم یہ تو رونا روتے رہتے ہیں یہ تو کہتے رہتے ہیں کہ جناب میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا میرے ساتھ اس معاملے میں دھوکہ ہو گیا یہ چیز خریدی تو فراڈ ہو گیا وہ معاملہ کیا تو اس میں دھوکہ ہو گیا آج ہمیں یہ بھی غور کرنا ہے کہ کہیں ہم بھی اس آفت میں تو مبتلا نہیں ہے کہیں ہم بھی کسی کو دھوکہ تو نہیں دے بیٹھے شعوری یا غیر شعوری طور پر تو اس چیز کو آج انشاءاللہ شاء اللہ از ہم چیک کریں گے اور اگر ہماری ذات میں یہ چیز پائی جائے گی اگر ہماری تجارت میں چیز پائی جائے گی اگر رشتوں کے اندر یہ چیز پائی جائے گی تو انشاءاللہ شاء اللہ ہم نیت کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کو ختم کریں گے اور سلمان میں ایک چیز یہاں پہ یہ کہ دھوکہ جو ہے نا یہ ایسی برائی ہے یہ انسان غلطی سے نہیں کرتا جی بہت ساری برائیاں معاشرے میں ایسی ہوتی ہیں ہمارے اندر بھی ہوتی ہیں دوسروں کے اندر بھی ہوتی ہیں کمزوریاں ہوتی ہیں منفی پہلو ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انسان جان بوجھ کے بسا اوقات اس کا شکار نہیں ہوا ہوتا عامل نہیں بنا ہوتا لیکن یہ دھوکہ ایسا نہوسد بھرا گنا ہے اور ایسا برا فیل ہے کہ جو اس کا شکار ہوتا ہے باپو تو وہ جان بوجھ کر بالکل ہے پری پلین کرتا ہے منصوبہ بندی کرتا ہے پھر اس کو دوسرے کو دیتا ہے اور یہ دوسرے کو دیتا ہے آپ کیا کہیں گے یہ ہے کہ دھوکے کے خلاف جنگ جاری نہ دھوکا دیں گے کسی سے دھوکہ کی شان بیان ہوئی ہے ہیں جو ارشاد فرمایا ہے لا ولا الخدہ مومن نہ دھوکا دیتا ہے نہ دھوکا کھاتا ہے اچھا یہ ہے کہ جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں یہ حدیث پاک سنی نہ دھوکا دیتا ہے نہ دھوکا کھاتا ہے اچھا ایسا ہوتا ہے کہ بس مارکیٹ میں جانا ہوا یا کسی بازار میں جاتے ہیں یا کپڑا خریدنے گئے نا اب جب کپڑا خریدنے جاتے ہیں تو اب وہ آیا ہوا ہے جیسے بل پھڑ چالیس روپے میٹر اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو جو ہے وہ مولانا صاحب آپ سے کیا وہ تو وہ ایسی باتوں میں لے لیتا ہے ایسی باتوں میں لے لیتا ہے اور یہ کہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یار یہ مہنگا دے رہا ہے یہ مہنگا دے رہا ہے کہ یہ جو چیز بیچ رہا ہے یہ ہمیں مہنگی دے رہا ہے لیکن باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارا اس کے بغیر وہ چارہ نہیں ہوتا بسوں کا سے پوچھنے جاتے ہیں کہ یار یہ چیز کتنے کی ہے تو وہ ایسی باتوں میں لے لیتا ہے کہ وہ چیز جو ہے خریدنا پڑ جاتی ہے یعنی وہ شکار کے حساب سے جال مختلف ہوتے ہیں لوگوں کے پاس بات یہی ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ بسا اوقات پتا ہوتا ہے کہ جو چیز ہم لے رہے ہیں یہ اس پیار کی نہیں وہ چیز نہیں ہے جو ہم طلب کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ مربت میں آ کر جو ہے وہ چیز ہمیں خریدنا پڑ جاتی ہے اور مربت میں آ جس طرح کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں تو شاید جو مدنی چھن کے ناظرین ہوں گے وہ وہ زیادہ اس چیز کا ہو سکتا ہے شکار ہوں نگرانی شورہ سے مدنی پھول لیں گے جس طرح بازار میں فروٹ لینے کا اب یہ کہ جو بھی دکاندار ہے یا ٹھیلے پہ فروٹ دے رہا ہے وہ ان کا انداز ایک ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بال فرتاپ جو ہے وہ آم خرید رہے ہیں یا کیلے خرید رہے ہیں اب یہ کہ ایک درجن کیلے لیے وہ کہتا ہے کہ صحیح ہیں صحیح ہیں اور وہ بسوقات ہم نے یہ چیز لی ہوتی ہے لیکن وہ کہاں وہ کس طرح تبدیل کر دیتا ہے یہ پتہ نہیں چلتا اور جب گھر پر آ کر اس کو دیکھتے نا بولتے ہیں آ دھوکا ہو گیا تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی دھوکا چل رہا ہے بسوکات چھوٹے بچوں سے دھوکا ہو جاتا ہے اور یہ کہ یہ بھی دھوکہ ہی ہے نا کہ وہ آکا صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بھی ہے کہ آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ وہ کوئی سی صحابیہ تھیں وہ کسی مدری منع کو بلا رہتی ادھر آؤ تو انہوں نے کہا کہ یہ آئیں گی تو کیا دیں گے تو کہا کہ اگر یہ میرے پاس آتے تو میں ان کو کھجورے وغیرہ کوئی چیز ایسی تھی کہا کہ میں ان کو یہ پیش کرتی کھجور تو اگر نہیں دیتی نہیں دیتی تو یہ سمجھ لیں ایک طرح کا جھوٹ تھا تو یہ بھی ایک جو والدہ ہیں جو دادی دادی نانا نانی ہمیں ملاحدہ فرما رہے ہیں تو یہ کہ, کہ ایسا تو نہیں کہ ہم بھی یہ تربیت دے رہے ہیں کہ ادھر آؤ ادھر آؤ اب آیا تو وہ چیز نہیں تھی اور بھی بڑے سوکھاتیوں کی زبان سے ایسی باتیں کہی جاتی ہیں کہ وہ ایک وقت آتا ہے جو مدنی منا وہ تو آپ کا مدنی منا ہی رہے گا نا بڑا ہو جائے گا بولے ایسی بات ہے ہی نہیں ایسا ہوتا ہی نہیں ہے تو کیا کہ اس کا اعتبار نہ اپنے گھر والوں سے بھی اٹھ جاتا ہے کہ ایسی ویسی باتیں کہہ رہے ہیں ایسا ہے نہیں تو اس کو دھوکے کا نام لے لیں یا اس کو جھوٹ کا نام لے لیں بات کہیں سچی کہیں اچھی کہیں صاف ستھری کریں ضروری ہے کہ آپ بڑی بڑی باتیں کریں چھوٹی بات کر دیں اچھی بات کر دیں بسوں کا یوں ہوتا ہے نا کہ جو محفل میں بیٹھا ہوتا ہے وہ خاموش بیٹھے خاموش بیٹھے تو خاموشی کا بھی ایک روپ ہو جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ بولیں گے تو آپ کا روپ تاری ہوگا لیکن جب آپ خاموش رہیں گے تو اس کا بھی ایک روپ ہوتا ہے لیکن جب آپ کا ایک روپ بیٹھ گیا نا کہ میرا روب بیٹھ گیا ہے کہ وہ جو سامنے آ ہے مجھ سے مربوط ہو رہا ہے تو اب یہ کہ آپ اپنا روپ رکھے بسوں کا نا ایک کہ میں بڑا ایک شاندار سا ایک بات ہے کہ وہ ایک مجمہ جو ہے جمع تھا تو ایک عالم صاحب تھے وہ بیان فرما رہے تھے تو لوگ مسائل معلوم کر رہے تھے یہ بتا دیں یہ بتا دیں یہ بتا دیں تو ایک شخص جو ہے بڑی خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا اور ان کی باتیں سن رہا تھا تو ظاہری بات ایک روپ ہو گیا اس کا ایک برم ہو گیا تو ان آلیم صاحب نے فرمایا کہ آپ خاموش بیٹھے ہیں آپ کچھ نہیں پوچھ رہے آپ کچھ معلوم کیجیے نا تو کہتا ہے کہ میں اتنی دیر سے ایک بات سوچ رہا ہوں اب بات دیکھئے کیا ہے بولے میں اتنی دیر سے ایک بات سوچ رہا ہوں کہ جب سورج جو ہے غروب ہو جاتا ہے جب سورج ڈوب جاتا ہے ہم افطار کرتے ہیں اگر کبھی سورج جو ہے ڈوبا ہی نہیں تم افطار کیسے کریں گے تو فرمایا کہ آپ خاموش دینا تو آپ کا بھرم ہی تو ضروری نہیں ہے کہ زیادہ بول کر جو ہے یا دھوکا دے کر بسوگا جی ہوتا ہے کہ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھنا کیسا چکنا دوں گا جیسے گا آیا اس کو 20 روپے کی 40 روپے کی پکڑا دی تو کہا دیکھا کیسا دھوکا دیا دیکھا کیسے اپنی باتوں میں لے لیا تو ہم نے نگاہ شور سے مدنی پھول بھی سیکھا تھا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے پکڑا نہیں آتا ایک شخص یہ ہے کہ جھوٹ بولتا ہے پکڑا نہیں آتا چوری کرتا پکڑا نہیں آتا یہ مقام شکر نہیں ہے یہ مقام شکر نہیں ہے بلکہ یہ ایسا ہے کہ گنا راز آ گیا وہ چھ اسلامی بھائی ہیں وہ یہ کہ اس معیم میں نہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ان مانو میں لیکن جب جھوٹ بولتے ہیں نا پکڑے جاتے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو ہاں یار میں جھوٹ بول رہا ہوں میں پکڑا گیا تو یہ اچھی بات ہے کہ ہمیں گناہ راز میں آئے ٹھیک ہے بس وقت پکڑ ہو جاتی ہے بس وقت پکڑ نہیں ہو پاتی ہے لیکن اس قسم کے کاموں کی طرف بڑھنا نہیں چاہیے دھوکہ نہ دینا چاہیے اور کوشش کر کے یہ کہ دھوکا لینا بھی نہیں چاہیے لیکن مربت کی بات ہوتی ہے مربت تو ایک الگ ہی چیز ہے نا تو مومن جو ہے مربت میں جو ہے نہیں مربت میں بھی دھوکا تو نہیں کھانا چاہیے بات ہے بیدار سے کام چاہیے نے وہ جو روایت اس کا مضمون جو ہے وہ بیان کیا ہے اور پھر فروٹ والوں کی بات بیان کیا ہے یہ اکثر لوگوں کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ پیش آتا آپ کے ساتھ جی آپ کے ساتھ جی یہ ہوا ہے اور وقوع عام ہے بالکل ایک دفعہ ہم کہیں جا رہے تھے سوچا چلو یار کینو گھر پہ لے کے چلتے ہیں کینو جو ہے وہ دیکھے میں نے سوچا کہ یار جو سب سے اچھے والے کینو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو ملیں گے ایک سو بیس روپے درجن اچھا, اچھا کینو کہیں پر درجن عددی ہیں کہیں پر یہ وزن کے حساب سے ملتے ہیں हैं کہا یہ آپ کو ملیں گے اتنے کے ٹھیک ہے تو ہیں بھی ایشو نہیں ہے لیکن کیا ہوا جب وہ گھر جا کے کھولے شاہ جی آپ سن کے حیران ہو جائیں گے ایک بھی سستا بپو کینو اس میں ٹھیک نہیں تھا سارے کے سارے کٹ لگے ہوئے خراب کیوں کیلے پہلے سے کھلے ہوئے مطلب ایسے موجود تھے جس سے پتا چل رہا تھا بڑے چمک رہے تھے چمک دمک تھی یہاں پہ ایک بات عرض کرتا چلوں عموماً ہم اس قسم کی مثالیں دیتے ہیں اور ہے بھی بالکل حقیقت تو مبنی لیکن کوئی چھوٹا فرد ہو معاشرے کا غریب فرد ہو یا کوئی بڑا فرد ہو پیسے والا فرد ہو یہ جو برائی ہے نا دھوکے کی دیگر برائیوں کے ساتھ ساتھ یہ برائی دھوکے کی ہر کوئی اپنے معیار و منصب کے مطابق دے ہی رہا ہے وہ دھوکہ دینے کی میں لگا ہوا ہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ آپ کے باپو ارے میں حاضر ہوتا ہوں سب نکل جائیں ماشاءاللہ سلمان بھائی کیا حال ہیں آپ کے باپو ماشاءاللہ چار پانچ ہفتے گزرنے کے بعد ویسے آپ کو یہاں دیکھ کے نا واقعی میں آج ایک تازگی والی خوشی ہوئی ویسے تو ہوتی ہے لیکن ایک عرصے مطلب کچھ وقفہ آیا تو وقفے کے بعد جب ماشاءاللہ اللہ آپ کی تشریف آ ہے تو وہ زیادہ پر دے رہی ہے آ گئی جہاں اتنے بھی جان ماشاءاللہ سلسلے کا موضوع آج ہم نے رکھا ہے دھوکا اور بات چلتے چلتے یہاں سے جو ہے وہ چلی ہے کہ عمی طور پہ جو سبزی بیچنے والے ہوتے ہیں فروٹ بیچنے والے ہوتے ہیں اور اسی طرح جو لباس گارمنٹس وغیرہ بیچتے ہیں ان کی بات تو ابھی تک نہیں آئی تو ان کا بھی ہوا ہے سبزی اور فروٹ میں جو معاملات ہو رہے ہوتے ہیں کہ اچھی چیز دکھا کے جو ہے وہ بری چیز دے دینا صحیح چیز بتا کے غلط چیز دے دینا مہنگی چیز دکھا کے سستی چیز کسی کو ٹکا دینا اور اس پر اس چیز کو فخر محسوس کرنا کہ دیکھا ہے نے اس پر جو ہے وہ فخر محسوس کرنا کہ دیکھا آپ نے دیکھو پھر کیسے مامو بنایا ہے کیسے بےوقوف بنایا سامنے والے کو یہ ایک انداز آج کل لوگوں کا چل نکلا ہے کیا فرمائیں گے اس پر الحمدللہ رب العالمین ربی عالمی سید مجھے وہ روایت کا خلاصہ یاد آ رہا ہے جس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گلے میں اپنا دستے مبارک داخل فرمایا اور اندر گیلا تھا تو ارشاد فرمایا کہ یہ کیا ہے تو ارض کی گئی کہ اوس گری تھی یا بارش کا پانی اس طرح مطلب تو ارشاد فرمایا کہ اس کو اوپر کیوں نہ رکھا تو اصل بات یہ ہے کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے یہ حدی سے پاکا خلاصہ موجود ہے اصل دیکھنا یہ ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے جی اس میں دنیا کی اور مال کی محبت تو توکل کی کمی ہے صحیح کہ اس سے نادان کو اپنے بدقسمتی کے ساتھ دھوکے پر اعتماد ہے جی اللہ کی رحمت پر وہ اعتماد نہیں کر پا رہا ہے وہ ایسا نادان ہے کہ اس کو جھوٹ جیسی گندی بیماری پر بھروسہ ہے مگر سچ جیسی عظیم نعمت پر وہ بھروسہ نہیں کر پا رہا لا. اس, بچ... اس محروم کو یہ لگتا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی فرمانی کروں گا تو مجھے رسک ملے گا اور اللہ کی فرما برداری کروں گا تو گویا مجھے رسک نہیں ملے گا اب ایسا شخص اپنے ہی آپ کو ملامت کرے کہ میرے ایمان کی کمزوری کا اس وقت کیا عالم ہے جی. اور دھوکا تو چونکہ کافر کو دینا بھی جائز نہیں ہے جی تو یہاں تو مسلمان مسلمان کو جب دھوکا دے گا تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ پھر اعتماد اٹھ جاتا اور آج مارکیٹوں میں کار جو لوگ دھوکہ دیتے تھے یا دیتے ہیں یہ دیکھیں گے کہ ان کے یا تو کاروبار میں برکت نہیں ہوگی ان کے کاروبار کو زنگ لگ گیا ہوگا کیونکہ لوگوں کا اس پر اعتماد اٹھ چکا ہے اور جن پر لوگوں کا اعتماد ہے اور وہ دھوکہ نہیں دیتے تھے آج ان کے کاروبار کو اب چلتا اور پھولتا پھولتا دیکھیں گے یہ ہے اور رہی بات دھوکا کھانا ہم زیادہ یہاں ایک ایک بات ذہن میں آ رہی ہے جی کہ ہم زیادہ دھوکھا نہیں دیتے ملاوٹ کرنے والا وہ بولے گا جی میں زیادہ ملاور تھوڑی کرتا ہوں میں لوگ تو جو ہے وہ اس کے اندر مرچوں کے اندر جو ہے وہ ایٹوں کا برادہ پیس پیس کے ڈال رہے ہیں میں تو خالی جو گھوڑوں کے کھانے والی جو پھک ہوتی ہے اس کو رنگ کر کے چائے میں ملا رہا ہوں میں تو دیکھیں اتنا اگر وہ اینچوں کا برادہ کھائے گا تو بندہ ہی جو ہے اس کا کیا بنے گا ہم تو وہ گھوڑوں کی خوراک چلو وہ پھک جو ہے اس کو بنا کے چائے میں ملا کے دے رہے ہیں ہم تو تھوڑا تھوڑا کر رہے ہیں دودھ میں پانی ڈال رہا ہے گا بھائی لوگ تو آدھا آدھا کلو پانی ڈالتے ہیں ایک کلو میں کلو پانی ڈال رہے ہیں ہم تو ایک پاؤ آدھا پاؤ ڈال رہے ہیں دیکھیں وہ ملاوٹ جس کے آپ فرما رہے ہیں اگر اس ملاوٹ میں یہ ہے کہ خریدنے والے کو پتا ہے کہ میں نے اتنی ملاوٹ کی ہے یعنی یہ آئے میں نے کہا کہ بھائی یہ ہے اور اس کے اندر اتنا مال جو ہے نا وہ یہ مکس ہے یہ ملاوٹ کی ہے اور اب اگر یہ وہ ملاوٹ والی چیز لیتے ہیں تو نہ میرا بیچنا ناجائز ہے نہ ان کا خریدنا ناجائز ہے جی ریئل کسٹمر جب آتا ہے کیونکہ وہ جس کو پتہ ہے ٹھیک ہے اور رہی بات یہ کہ وہ زیادہ ملاوٹ کرتے ہیں، ان کا ملاوٹ کرتے اور یہ وہ دھوکہ یا وہ ملاوٹ کہ جس کی شریعت میں مذمت کی گئی ہے جو شرن جائز نہیں ہے اگر ایسی صورتحال کی آپ بات کر رہے ہیں تو دیکھیں گودام کو آگ لگنے کے لیے گولی کی ضرورت نہیں ہے چنگائی سے بھی آگ لگ سکتی ہے تو چھوٹی بڑی بات کر کے کہ بھائی جناب یہ تو چھوٹی چیز ہے اور میں اتنا کرتا ہوں اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان عجیب ہم جیسے لوگ جو ہے نا عجیب لوگ ہیں کہ ہم اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی کرنے کے عادی ہیں یعنی ہم کسی صورت اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے ہم لوگ عجیب لوگ ہیں ہم سے اگر غلطی ہو جائے نا تو ہم کور کرتے جیسے اس وقت میں بات کر رہا ہوں اگر میرے سے غلطی ہو جائے گی اور آپ کہیں گے نا کہمران تم سے غلطی ہو گئی ہے تو میں اپنی غلطی کو کور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کسی صورت میں کور کروں آپ سے غلطی ہو جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اپنی غلطی کو کور نہیں میرا مقصد یہ نہیں تھا میرا مقصد یہ نہیں تھا مقصد چار دفعہ پانچ دفعہ مقصد بیان کرنے کے بعد چھٹی مرتبہ ہمارا سب سے بڑا میں کہتا ہوں ہمارا سوسائٹی پرابلم ہے یہ ہمارا معاشرتی ہمارا گھر گھر کا پرابلم ہے کہ آپ اگر کسی کی اس کی غلطی اس کے سامنے رکھے تو وہ اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرنے کے اوپر تلا ہوا ہے یا پھر میں اگر آپ کی غلطی نکالوں گا تو آپ میری غلطیاں نکالیں گے تو ہمارے ہاں مطلب کہ اپنی غلطیوں کو اپنی خطاؤں کو کور کرنے کا بلا وجہ بلا وجہ کور کرنے کا رجحان ہے اگر یہ ختم ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ڈسپیوٹ اور جھگڑے جو ہے دم توڑ دیں جی ایک دلیل جو دی جاتی ہے کہ یعنی جسٹیفائی کرنا غلطی کو سامنے والے کے غلطی کے ساتھ اس کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے یعنی اگر میں نے دھوکہ دیا ہے میں یہ کر رہا ہوں تو بھائی دوسرے کون سے مطلب اس میں جو ہے بریو ذمہ میں کوئی اکیلا تھوڑی ہوں اس معاملے میں آپ مجھے یعنی میں اپنی غلطی کو سامنے والے کی غلطی سے جسٹیفائی کرنے کا عادی ہو چکا ہوں اس معاشرے کا ایک یہ بھی پہلو ہے اس حوالے سے آپ کس طرح سے جو بچنے کے حوالے سے معدنی پھول دیں گے کہ اس کس طرح بچ تو ایویڈینس نہیں بنتی نا جی مسٹیک یا غلطی یہ تو ایویڈینس نہیں بنتی نا اس, اس, اس کو تو آپ کوئی دلیل کے طور پر نہیں نہ لائیں گے کہ اگر میرے آپ غلطی کے تو وہ بھی تو غلطی کرتا ہے جی سگنل یہ بچے اور بھی تو جانے یہ بچوں کی عادت ہوتی ہے نہیں پھر وہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم سروائو کیسے کریں اگر ہم مطلب مثال کے طور پر ہمارا موضوع ہے دھوکہ اب پوری مارکیٹ ہی دھوکے بازی میں ایسا نہیں ہے پوری نہیں ہے ایک اکثریت کہہ سکتے ہیں یا ایک چلے ایک تعداد ہے جو یہ کام کر رہے ہیں ایک طبقہ ہے جو دھوکے بازی کر رہا ہے دھوکے دے رہا ہے اور اسی کی بیس پہ وہ اپنا بزنس اپنی بات اپنا رشتہ اپنے تعلق کو چلا رہا ہے آگے بڑھا رہا ہے اس کو کہا کس طرح کہ جو دھوکا دیتے اس کی ریس میں تو بھی شامل ہو جا اس میں جو شریف لوگ ان کی ریس میں شامل ہو جائے تو کیا چلے گا وہ خود ہی دھوکہ دینے والوں کی ریس میں شامل ہوا ہے نا اس کو وہ دھوکا دے کر پیسے والا بنے تو یہ چلتا ہے مے بھی دھوکہ دے کر پیسے والا بنو تو اب جہاں بھی جائیں گے دیکھے وہ بچ نہیں پائے گا بہت زیادہ بہت زیادہ آپ کے میرے اور ہم جیسوں کے یا کسی کے سامنے وہ کوئی ایسی بات کر کے ہم کو چپ کرا دے گا چپ بات دلیل وہ دی جائے جو اپنے رب کے حضور بیان کی جا سکے جیسے کہ میں موبائل خرید کے لے کر آیا اب مجھے جب بتایا گیا کہ میں خرید رہا تھا بولے اس میں کوئی فالٹ نہیں ہے لیکن بھارت میں جب یوز کرا تو مجھے پتا چلا کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے اب اب ایک وقت آیا کہ میں اس کو فروخت کر رہا ہوں یا بن گیا اس کو بیچنا اب جب میں نے اس کو کہا کہ آپ یہ لے لیجئے اس کا ذہن بن گیا سامنے آنے کا کہ میں آپ سے موبائل خرید رہا ہوں تو مجھے پتہ ہے اس کے اندر ایک فالٹ ہے لیکن بس وقت یہ جملہ کا آیا ہے بھائی سیاہ سفید جو بھی ہے یہ آپ ابھی دیکھ لیں پھر بات کی ذمہ داری میری نہیں ہے لیکن مجھے پتہ ہے اس کے اندر ایک جو فنکشن ہے Particular. وہ خراب ہے اب یہ بول کے میں اپنی چیز کو بیچ سکتا ہوں کہ سفید ہے سیاہ ہے یہ ابھی چیک کر لیں بات کی ذمہ داری میری نہیں دیکھئے شرحی حکومت کا مجھ سے معلوم کرنے والا تو سلسلہ یہ ہے ہی نہیں پہلی بات تو یہ ہے رہی بات اب جنرل میں ڈسکس کروں گا تو اس میں صرف یہی ہے کہ آپ کو خود ایک ڈر لگا ہوا کہ اس پر یہ ایب ظاہر نہ ہو جائے اگر اس پر یہ ایب ظاہر ہو گیا تو یہاں تو صاف صاف کری واضح ہے کہ نیت یہی ہے کہ اس کو پر یہ ایپ ظاہر نہ ہو ٹھیک ہے اور وہ مطلب کہ ایک کہتے ہیں نا وہ شریفانہ بدماشی ہے کہ میں میرا نام بھی خراب نہ ہو اور میں کام بھی خراب کروں تو یہ تو کوئی طریقہ ہی نہ ہوا آپ ایک جس شخص نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ٹھیک ہے تو آپ وہ زیادتی کسی اور کے ساتھ گوارا کیسے کریں گے کل کو ایپ کھلے گا اور مثال کے دو پر آپ مجھے ہی دے کر چلے گئے اور کہا کہ بھائی اس میں جو کچھ ہے نا آپ دیکھ لیجیے گا تو میں تو اس کا ماہر تو ہوں نہیں میں تو آپ پر اعتماد کر کے لے رہا ہوں ٹھیک ہے اب لے لیا اس سے نکلی مسٹیک اس میں خرابی نکلی خرابی نکلی میں نے کہا کہ یار باپو یہ جو خرابی نکلی تو آپ نے مجھے جواب یہ دینا ہے کہ میں نے تو کہا تھا یار کہ آپ اس کا سیاست سے چیک کر لیں صحیح ٹھیک ہے اب میرا صرف ایک سوال آپ سے ہوگا باپو یار ایمانداری سے بتانا اس میں یہ خرابی تھی آپ کو پتا تھا سبحان اللہ اب آپ کیا کہیں دیکھ یار دیکھو یہ سوال مت کرو اس وقت میں تو آپ کو بول چکا تھا نا باپو کال اتنا بتا دیں کہ میں واپس آپ کو نہیں کروں گا آہا. یہ میرا ٹھیک ہے بابو یہ میرا سر اتنا بتا دیں کہ کیا یہ خرابی جو اس میں نکلی وہ آپ کو پتا تھی یا نہیں تھی آپ وہ اب آپ کہہ دیں امی جی مجھے پتا تھی مگر میں نے آپ کو یہ بتایا نہیں لیکن میں نے وہ متقن کہہ دیا ٹھیک ہے بابو یہ میرے پاس آ ہے اوکے چلو اللہ حافظ آپ یہ دینے والا کیا آئندہ وہ اس پر بھروسہ کرے گا نہیں کتنا پیارا ہے کتنے دیا انداز سے دیا ماشاء اللہ یہ تو چل رہی تھی خریدو فروخت کے اعتبار سے تو یہ موبائل والے تو فروٹ پہلے اس طرح دیگر معاملات جو ہوتے رہتے ہیں رشتوں کے معاملات میں بھی دھوکے ہو جاتے ہیں لوگ جب رشتے جو ہے وہ طے ہو رہے ہوتے ہیں لوگ اپنی اولاد کے وہ وہ اوصاف وہ وہ کمالات وہ وہ چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ جو اس کے قریب سے بھی نہیں پھٹکی ہوتی تو اس اعتبار سے جو آپ کیا ارشاد فرمائیں گے ویسے تو اتنی ساری چیزیں کوئی کسی کے یہاں یوں اور صاف بیان نہیں ہوتے ہوں گے دیکھو اپنی اپنے, اپنے تج... پریکٹیکل اور تجربات کی بات ہے نارملی یہ کہ خاندانوں میں آنا جانا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو دیکھ دکھانا ہوتا ہے اور کہاں آتے ہیں کہاں جاتے ہیں یہ وہ کیونکہ جو انٹرنل ہیبٹس ہوتی ہیں انسان کی ذاتی جو عادات ہوتی ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں شادی کے بعد یہ عموماً جیسے ہی ہوتا ہے دیکھیں, دیکھیں کوئی بھی ماں اپنی بیٹی کو گندگی کے ساتھ نہیں لائے گی کہ یہ میری بیٹی تو شادی کر لو صحیح یا کوئی بھی شخص اپنے بیٹے کو گندگی کے ساتھ نہیں لائے گا کہ یار یہ یا دیکھو یہ تو یہ گندا میلہ کچیلا ہے یوں ہے یوں ہے تو اسے شادی کر لو وہ جو بھی ہوگا جب ہم بھی کئی دعوتوں میں اس طرح کے جاتے ہیں تو ایک صاف ستھرے انداز میں جاتے ہیں اور ہمارا ایک مسکراتا ہوا اور ایک اچھا سا ابھی جیسے ہم بیٹھے ہوئے تو ہم کو دوسرے سے لڑ رہے ہیں لیکن بائی نیچر میں لڑا کا ہوں یا نہیں ہوں بائی نیچر آپ الجھنے والے ہیں یا نہیں ہے اس کا پتہ تو خیر آدھے گھنٹے کا وہ گھنٹے کا پتہ چل بھی جائے گا <laughs> بات ہے تو وہ تو <laughs> ایک الگ سے ٹاپک ہے نا اب پرابلم یہ ہے کہ اب یہ چیزیں کھلتی ہیں عموماً شادی کے <laughs> بعد <بات. laughs> اب شادی کے بعد جب یہ چیزیں کھلتی ہیں تو اب اس کو میں تو یہ کہوں گا کہ اب اب تو جو ہونا تو ہو گیا <laughs> اب دلہا دلہن کو چاہیے یا میاں بیوی بی کو چاہیے یا آپس کے رشتہ داروں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی کمزور عادتوں کے ساتھ جب تک شریعت واجب نہیں کر دیتی جدا ہونا ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کریں اور کمپرومائز کرنے کے بعد ایک دوسرے کی اصلاح کریں نبھانے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے کو اصلاح کی طرف چلیں تاکہ معاشرے کی اصلاح ہو بھائی خرابی ہے تو خرابی کام نہیں ہوتی تو یہ عمومت دھوکا نہیں ہوتا میں موری ہوتا ہوگا جیسے آپ کہہ رہے ہیں میں یہ بھی نہیں کہتا کہ نہیں ہوتا کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ عمومت دھوکا نہیں ہوتا اگر کسی کی بیٹی کے اندر کوئی دس قسم کی خامیاں نکل آئی ہیں تو ماں تھوڑی باپ چاہتا ہوگا کہ میری بیٹی کے اندر یہ دس خامیاں میں چھپا کر رکھوں تاکہ شادی کے بعد کھلے تو ٹھیک ہے کیونکہ اس جانتا نہیں کہ شادی کے بعد دس خامیاں کھلیں گی تو میری بیٹی زیادہ پرابلم میں آ جائے گی جو تو اپنی جگہ درست ہے لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی پرٹیکولر اس کے اندر ہے مثال کے طور پر کوئی بہت بڑی بیماری ہے اب وہ بیماری ایسی ہے کہ ظاہری اعتبار سے نہیں پتا کسی کو بیماری ہے لیکن گھر والوں کو پتا ہے تو وہ تو بیان کرنی چاہیے اگر گھر والوں کو شرابی شراب پیتا ہے ڈھونڈنے کی بات شراب پینا اس سے تو سب سے برائی سب سے بڑی برائی یقینا شراب پینا بہت بڑی برائی ہے برائیوں کی ماں ہے تو اس طرح تو آپ نے کس سے سنا کہ میرا بیٹا دیکھو اچھا نہیں ہے کیوں نماز نہیں پڑھتا کیوں بولتا ہے اچھا یہ بولیں گے میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا تو اگلا مسکرائے گا اگلا مسکرائے گا میں کون سے پڑھتا ہوں تو اب نماز نہ پڑھنا کیا یہ برائی نہیں ہے میں ایک ابھی سفر میں ایک شہر میں میری حاضری تھی مجھے بیان تیار کرنا ہے اس شہر میں کوئی ایسا بڑا معاشرتی مسئلہ تو بتائیے تو مختلف مسائل بیان ہوئے میں نے کہا نمازیں لوگ پڑھتے ہیں نمازیں تو لوگ نہیں پڑھتے نہ پڑھنے کے برابر لوگ نمازیں پڑھتے ہیں تو کہا اس کا تو آپ نام ہی نہیں لیا کہ لوگ نمازیں نہیں پڑھتے تو یہ ہوتا ہے تو ہوتا ہے عموماً ایسا کہ ایک میجر خرابیاں جیسے آپ کے شراب ہے جوا ہے یا اس طرح کی دیگر خرابیاں اگر اللہ اللہ نہ کرے کسی میں ہو تو اس کا تو اظہار معاشرے میں ہو جاتا ہے جیسے کہ ماں باپ نے رشتہ جب طے کر رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں بیٹی سے تو معلوم نہیں کیا یا ساری چیزیں بھائیوں نے دیکھنی ہے والد صاحب نے دیکھنی ہے یا بھئی گھر بار وغیرہ سب کچھ صحیح ہے لیکن جب رشتہ ہو جاتا ہے اب یہی بیٹی جو ہے رخصت کر دی جاتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ مکان جس میں ہم رہے تھے یہ کرایہ کا ہے یہ اپنا بتایا گیا تھا پھر یہ کاروبار ہے یہ کاروبار نہیں ہے اس میں صرف یہ صرف تھوڑا دیر کی بات تھی بات کیے آپ نے مجھے کہاں بھیج دیا अब ऐसे ही क्या बोलते हैं आपने मेरे साथ धोखा किया बेटी कहती है वालदेन से कि आपने मेरे साथ धोखा किया अब क्या बोले बेटा कह रहे नसीब धोखा किया जरूरी नहीं है ना मैंने बेटी को कोई गलत बयानी की है बेटी को कोई मिस गाइड किया है देखो कौन माँ बाप चाहेंगे कि बेटी उठाकर किसी मत अंधे कुएं में डाल देगा ठीक माँ बाप ने कोई अच्छी ही जगह देखा होगा تبھی ہوا اسی طرح باپ بیٹے کے باپ نے بھی کوئی اچھی جگہ دیکھا ہوگا یا بیٹے کے ماں باپ نے کوئی اچھی جگہ دیکھا ہوگا تبھی ڈال دیا دیکی کا صحیح نہیں کی نا جیسے مکان اپنا بتا رہے تھوڑی دینی ہے کہ یار اتنی دیکی کو میں چلے جائیں گے یار کہ یار یہ واقعی شریف فقیر ہے یا نہیں ہے ایک بہت موٹی موٹی سی چیزیں ہوتی ہیں بہت زیادہ تے میں جائیں گے تو کیا اس کے عیب ظاہر کرنے بہت ساری چیزیں باپو کھلتی ہی شادی کے بعد ہے یہ یہ ایسی ریئلٹی ہے گراؤنڈ ریئلٹی اچھا جو شادی شدہ ہوگا اس کو سمجھ میں آ جائے گی بہت ساری چیزیں ہیں اچھی بھی اور بہت ساری خامیاں بھی کھلتی ہی شادی کے بعد ہیں اور اچھی کھلے تو اللہ کا شکر ادا کرے بری کھلے تو صبر کرے اور اصلاح کی صورت بنا کر رکھے میں ایک ہی بات جانتا ہوں اصلاح کی صورت رکھے اور اپنے گھر کو اور اپنے خاندان کو ٹوٹنے اور بکھرنے سے بچانے کی کوشش کر رہے کرے تو جوڑنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو توڑنے کے لیے پیدا نہیں کیا تو برائے وصل کر آمدی نے برائے فصل کردر آمدی کہ تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے تو توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا اس لیے ذہنوں کو اس دے کر ہمیشہ یہ نبھانے کی حد حت امکان کوشش کرنی چاہیے کیونکہ جب آپ توڑ کر کے کہیں اور جوڑ کریں گے تو ضروری نہیں کہ وہاں بھی کوئی خوبیاں خوبیاں نظر آئیں پتا چلے گا یہاں سے زیادہ خامی آپ کو وہاں نظر آ گئی ہیں زیادہ حت المکان ہاں پھر جہاں پہ شریعت نے جہاں گنجائش اور اجازت دی ہے وہ لگ بھگ کیا پارسی وقولہ مدینہ مدینہ چاروں کے علاوہ ایک پانچواں شریک بھی ہے سلسلے کا مدنی جی چینل کے ناظرین ان کی طرف بڑھتے ہیں کچھ کاز کچھ پیغامات جو آئے ہیں وہ رب جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جانے شدہ آپ سے سوال عرض ہے کہ آپ کا برون ملک کا سفر کیسا رہا اور اب تک آپ کتنے ملکوں کا سفر کر چکے ہیں اور عبدالحبیب بھائی کے ساتھ آپ نے کتنے ملکوں کا سفر کیا ہے اور سلمان بھائی سفراز بھائی عابد بھائی اور مہروز بھائی سے سوال ہے کہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا کوئی ایسا شعر سنائیے جس کل شروع میں لفظ مدینہ آتا ہو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ, اللہ وبرکاتہ ایک اور سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام حسن اتاری ہے میں ارب شریف سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے انسان اپنے آپ کو کبھی دھوکہ دیتا ہے جی بیٹا انسان اپنے آپ کو مسلسل دھوکا دے رہا ہوتا ہم جیسا انسان اور خود سے جھوٹ بھی بولتا ہے خود کو دھوکا بھی دیتا ہے خود کو فریب بھی دیتا ہے جان کر انجانا بن جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں جان رہا ہوتا ہے لیکن بیٹا وہ کہ یہ کروں گا تو یہ غلط ہی ہے پھر بھی وہ غلط کر رہا ہوتا ہے میں یہ کروں گا تو یہ نقصان ہوگا پھر بھی وہ نقصان کر رہا ہوتا ہے اور اپنی نفس کی جھوٹی باتوں کو مان کر خود کو دھوکا دے کر خود کو ہلاکت میں بھی مبتلا کرتا ہے اور اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں مگر ظاہر بیٹا اس کے لیے وقت چاہیے اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے ہم سب کو خود, خود کو کیسے دھوکا دے گا خود کو کیسے دھوکا دے گا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں خود کو دھوکا دینے کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان خود کو خود, خود کو ان مائنڈوں کو دیکھے دھوکا آپ جو وہ ملاوٹ کے ساتھ تو خود کو نہیں رہ دے گا دھوکا لیکن کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو پتا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں یہ غلط ہے اس کو سمجھاؤ کہ یار یہ غلط ہے تو پھر اس کو پتا ہے کہ میں غلط ہوں لیکن یہ ہم کو قائل کرنے کی کوشش کر ہی رہا ہوتا تو پسے پردہ یہ نہیں کہ یہ خود کو ہی نقصان پہنچا رہا ہے خود کو ہی مطلب دھوکا دے رہا ہے کہ یار حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے سچ ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے اور اپنے ہاتھوں اپنی اپنی جان پر <coughs> وہ زیادتی کر رہا ہے اور اس کے اوپر وہ پرابلم کریٹ کر رہا ہے جیسے کہ گاڑی پہ جا رہے ہیں گاڑی خراب ہو گیا گاڑی نے دھوکہ دے دیا بولے میرے موبائل نے دھوکہ دے دیا مجھے اس نے دھوکہ دے دیا چیزیں ایک محاورہ ت اچھا ایک محاورہ ہے کہ مطلب گاڑی نے دھوکہ دے دیا یعنی کہ گاڑی بند ہو گیا اچانک تو یوں دھوکا ان نا کہ یار بھروسہ کیا تھا اور میرا بھروسہ توڑا تو موبائل پہ بھروسہ کیا تھا دیا تو یوں دھوکہ شاید ان مہینوں کا وہ لے لیتے ہوں گے اور ایک ماورتن کہہ دیتے ہوں گے موبائل نے دھوکا دے دیا بس رکا دی کہ اتنا غصہ آ رہا تھا گاڑی کی زبان نہیں گاڑی کی زبان نہیں ہے نا وہ تو اس کی زبانوں تھا بولتے تو دو مہینے سے چلا رہی ہوں کہ میری سروس کروا دے تو سروس کرانے کا نام ہی نہیں دیتا میں رک رہی تھی چار دفعہ تو نے دھکے دے دے کے میرے کو چالو کروا دیا اب اب رک گئی ہوں مہینے کے بعد اب اب جب تک مستری نہیں آئے گا میں نے ماننا نہیں ہے کیا بات ہے اب اس کو گاڑی بھی بولے کہ دو مہینے کو پٹائی کر دیتے ہیں جیسے موبائل نے دھوکا دیا تو ہے تو یہ نہ مجے گی اس نے بدلا لے لیا ایسا وہ کال تھی ہماری پچھلی سوال تو ہمارا بھی بنتا تھا یہ سفر کیسا رہا انہوں نے برون ملک پوچھا تھا بیرون ملک دیکھیے سفر تو اللہ تعالیٰ دار ہی دار جانتا ہے ہاں سفر اللہ ہی جانتا ہے جس سفر کو اللہ تعالیٰ قبول لے اور سوا لے عطا فرمائے یقیناً وہ سفر کامیاب ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ گناہ بڑھا کر ہی لوٹتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرمائیں اور اب یہ کہ مدنی کاموں کے حوالے سے کوششیں ہوتی ہیں اللہ قبول فرمائیں دوسرا بات یہ ہے کہ کہاں کہاں گیا ہوں اب تک تو کئی ملکوں میں الحمد دعوت اسلامی کے صدقے میں جانا نصیب ہوا ہے عرب شریف سب سے پہلے مدینہ کی بات کروں گا شام گیا ہوں کربلا گیا ہوں بغداد مولا گیا ہوں ایران گیا ہوں عراق جیسے یہ شہر عراقوں میں عراق میں ہے وہاں میری حاضری ہوئی ہے شام میں کہہ چکا وہاں حاضری ہوئی ہے اور اس کے علاوہ ہند حاضری ہوئی ہے ٹھیک بنگلہ دیش حاضری ہوئی ہے اور تھائی لینڈ بینکاک تھائی لینڈ کو تھا لینڈ کی طرف ساؤتھ کوریا ہانگ کانگ یہاں سفر ہوئے اس طرف جائیں تو ساؤتھ افریقہ کی طرف کینیا کی طرف طنزانیہ دارالسلام تنزانیہ وہاں حاضریاں ہوئی ہیں اور عرب عرب ممالک میں بحرین عرب امارات وغیرہ وہاں سفر ہوئے ہیں اور یو کے پھر یورپ کے کئی ممالک کے اندر سفر ہوئے ہیں تو اور بھی چند دنگ ممالک ہوں گے جہاں اب تک سفر ہو چکے ہیں اور ان میں اکثر سفر ہوئے ہیں جن میں عبدالحبیب بھائی سانت. ساتھ ہوتے ہیں اور اس ملک کو جو ہمارے علاقے نے شورا یا ذمہ دار چلاتے وہ ساتھ ہوتے ہیں تاکہ ہم وہاں پر مدنی کام یا تنظیمی مدنی مشورے کرنے ہوں تو ایک مکمل طور پر ہمارے ساتھ ترکیب ہونی چاہیے ابھی تک جن آه ممالک آه میں نہیں گئے ان سے بلایا جا رہا ہو کہ آپ آ جائیے اصل میں کئی ممالک ہیں جہاں پر میری ابھی تک حاضری نہیں ہوئی ہے اور وہاں بعض ان میں سے اکثر وہ ممالک ہیں جہاں ویزا ایشوز ہیں وہاں ویزا ایشو ہیں اور ویزا ایشو نہیں ہے تو ابھی ذمہ داران وہاں کا جزو بنانے پر اتفاق نہیں کر رہے ٹھیک ہے بعض ایسے ممالک ہیں جہاں شاید ویزا ایشو نہ ہو لیکن چونکہ میں ایک سسٹم کے ساتھ بندھا ہوا ہوں میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہوتا ہے کہ یار وہاں چلیں بلاوا آ رہا ہے یہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے پیغامات آ رہے ہیں تو اب مجلس بنی ہوئی ہے بیرون ملک کی ٹھیک ہے اب وہاں اور ان کے ذمہ داران یا ہمارے بعض اراکین نے شورا اگر ہوں تو ان کا اتفاق نہیں ہوگا کہ نہیں یہاں ابھی سفر مناسب نہیں لگتا یا ابھی جانا نہیں آپ نگرانی شو رہے وہ آپ کی ہی ماتحد ہیں ابھی ماحول بنا ہوا ہے آپ نے جو میرے لیے ٹائٹل دیا ٹھیک ہے جو مجھے اس ٹائٹل پر لاتے ہیں قرآن ہاتھوں میں یہ ہے کہ یہ اگلے دفعہ بنے گا کہ نہیں بنے گا ٹھیک ہے اتنی تو ان کی چلتی ہے کہ آئیڈیا یہ بنے گا کہ نہیں بنے گا تو ان کی وہ دیگر چیزوں میں نہیں چلے گی اب سوچئے کہ ان لوگ ہمارے ٹائٹل کی ہے نا तो ये जिन, जिन 25 से मिलकर ये टाइटल दे दिया वो 25 मिलकर मुझे बोले कि बैठ जा तो, बैठना, तो बैठना नहीं पड़ेगा उड़ जा उठना नहीं पड़ेगा मतलब उन्होंने मुझे हाकमियत थोड़ी दी है एक तंजीम टन नहीं सिस्टम का भी रिश्ता है मोहब्बत का भी रिश्ता है प्यार का रिश्ता है और एतमाद का रिश्ता है ہمارا یہ رشتہ نہیں ہے کہ اگر انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ آپ کو نہیں جانا ہے یا آپ کو سفر نہیں کرنا چاہیے تو میرے دن میں یہ آ جائے کہ یہ مجھے روکنا چاہ رہے ہیں یا میرے لیے کوئی رکاوٹ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں ہمارا یہ رشتہ نہیں ہے. ہمارا رشتہ اعتماد کا رشتہ ہے بھروسے کا رشتہ ہے اگر یہ کہہ دیں گے کہ نہیں آپ بیان مت کرنا یا پہلے میں بیان کر لوں گا یا پہلے یہ کر لے گا میں کہہ دوں گا کہ یا پہلے میں چلا جاتا ہوں تو ہمارے الحمد للہ آپس ماحول کے اندر ایسا نہیں ہے کہ مجھے یہ لگے گا یا یہ مجھے ہٹانا چاہتے ہیں ان کو لگے گا میں ان کو ہٹانا چاہتا ہوں یا یہ اللہ نہ کرے مجھ سے حسد کرتے ہیں یا اللہ نہ کرے ان کو لگے واللہ اللہ علم اپنے حسینزن کی بات کر رہا ہوں کہ میں ان سے حرست کرتا ہوں تو الحمد للہ ربی العالمین ہم, ہم ہمارے سمیت اراکین شورا سمیت میں سمجھتا ہوں کہ اسی ایک بڑی تعداد ہے ہمارے ساتھ کہ جن میں شاید ہمارے اندر یہ چیزیں شاید داخل نہیں کہ ہمیں یہ فیل ہو کہ یار یہ مجھے پیچھے ہٹانا چاہتا ہے یا مجھے آگے بنا چاہتا ہے یا میرے لیے کوئی راستہ بند کرنا چاہ رہا ہے ایک سسٹم ہے کہ بھائی ابھی آپ نہیں جائیں نہیں جائیں گے ابھی آپ یہاں چلے جائیں چلے جائیں گے ہمیں فائدہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے ہم سفر میں ہوتے ہیں اور سفر میں بھی یار یہ ایسا کرنا چاہیے تو منع کر دیتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہمارے دباس باتیں ایسی ہوتی ہے جس پہ مجھے بحث کرنا مناسب نہیں ہوتا جیسے انہوں نے منع کر دیا کہ آپ فنا جگہ مت جائیے گا اب ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس وہاں نہ جانے کی پوری ہسٹری ہو اب میں بولوں کیوں تو پھر خدا نہ کہا کہ کسی کے عیب مجھ پر کھلے کسی کے کمزور پہلو مجھ پر کھلے تو میں اچھا نہیں کہ اپنی نگرانی اپنے ذمہ دار پہ اعتماد کر لوں کہ مجھے منع کر رہے ہیں بس نے مول مدس بنی ہے اس کے نگران بنے ہیں اس ملک کے اراکین شورا ذمہ دار بنے ہیں ذمہ دار بنے جب بنائے گئے ہیں تو آپ کو کہیں تو اعتماد اور بھروسے کی ٹکنی پڑے گی کہ ہر کوئی آپ کو پیچھے ہٹانے اور ہر کوئی آپ کو مطلب کے توڑنے پھوڑنے کے لیے لگا ہوا ہے یہ تو رکنے شورا کی باتیں مجھے ایک پرانی بات یاد آ گئی آپ کی بات سے کہ تین دن کا مدنی قافلہ تھا آپ کا اور مدینہ میں ہی آپ موجود تھے اب جو آپ امیر قافلہ نہیں تھے کوئی اور امیر کافلہ تھا تو بتانے یا نگرانی شورا ہمارے مدنی قافلے میں جو آپ کے شورا کافل تھے نیچے پھیلانے مدینہ میں ہی اور آپ نگرانے شورا ہی تھے اس وقت تو آپ ہے ان کی اجازت سے جاتے تھے جو امیر کافل آپ کی اجازت ہو تو میں یہاں چلا جاؤں تو ایسا ماحول بھی ہم نے دیکھا ہے سنا ہے کہ اسلام بھائی کے دوانی کے نگرانی شورا ہیں لیکن ایک عام اسلامی بھائی ہمارا اصل میں یہ جو جملہ ہے نا بابو نگران شورا ہے یا نگران شورا ہے یا شورا ہے تو آخر یہ کیا ہے دیکھئے نہیں بات سمجھیے ایک انسان ہے ٹھیک ہے ایک سسٹم کا حصہ ہے ایک سسٹم کا حصہ ہے جیسے عام آدمی کھاتے ہیں ایسا کھاتا ہے جیسے عام آدمی سوتے ہیں ایسا سوتا ہے اور ایک سسٹم کا حصہ ہے وہ خود میں کہتا ہوں وہ جتنا یہ پابند ہے اور جتنا یہ بندھا ہوا ہے نا شاید دعوت اسلامی میں کمی لوگ بندھے ہوئے ہوں گے یہی تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ باپو شریف جیسے کہہ رہے تھے کہ ایک جو تحریک کو لے کر اس طرح اس کے تنظیمی معاملات کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں آپ جس طریقے سے جب آپ کا یہ انداز ہے مجھے بھی میرے کافلا جو اسٹین بھائی تھے انہوں نے بتایا نگان شورا کے ساتھ انہوں نے حیدرآباد سفر کیا تھا آپ اس کا مدر کافلے میں تھے حیدرآباد میں کافلہ گیا تھا تو انہوں نے مجھے اسٹائم ہم دیکھ رہے تھے جامعہ کی بلڈنگ میں میں اس وقت پڑتا تھا میں نے دیکھا یہ شورا شرا جو ہے وہ ہلکے بنے ہوئے اس میں بیٹھے ہوئے اور سر جھکایا ہوا ہے اچھا اب وہ اسٹائم جو تھا وہ مدنی تربیتی کوسٹ کرنے والا اسٹائم بھائی تھا آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا مدنی تربیتی کورس تھا مجھے یاد ہے نا جی کیونکہ کہ ایک بڑی اہم بات تھی اب میں حیران ہو رہا تھا میں نے کہا یاد نگرانی شرح مدنی کافلے میں جا رہے ہیں اور یہ مدنی تربیتی کورس کا اسلامی بھائی یہ ان کا امیر کافلا بنے گا یہ کیسے بیٹھے ہوئے ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے اچھا کیونکہ مدنی تربیتی کورس والوں سے ہم ملتے جلتے رہتے تھے وہ ہوتی تھی ایک تو اب جب واپس اس ٹائم بھی آیا نا تو میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا ہاں بھائی اس نے کہا میں جانے شرا کا میرے کافلا تھا اچھا ٹھیک ہے میں نے کہا پھر کوئی بات بتاؤ اس نے کہا ایک دفعہ نا میں نے کہا چلو یار ذرا دیکھتے ہیں کہ حاضر صاحب کتنی جو ہے وہ اطاعت کرتے ہیں میں نے کہا بھائی ادھر آئے جی ادھر آ کے بیٹھے ہیں آپ آپ ادھر کیا کرنے کے سے پوچھے گئے ہیں تو اس ٹائم بھی کہتا ہے اس کا بیان اس ٹائم بھائی کا کہ میں نے کہا کہ ادھر آ کے بیٹھے تو نگرانی شرا بالکل آ کے وہاں پر بیٹھ گئے اور یہ, یہ ہوتی ہے ایک اتاد جب آپ نے کسی کو ذمہ دار مان لیا ہے تو باست آپ باست اس کی اتاد بھی کریں اس پر اعتماد بھی کریں اس بھی بھی بار اس طے بھی کرا میں نے پھر بعد میں جو ہے نا وہ شرمندہ ہوا, دیم ہوا دیم ہم نے بھی کہا کہ اللہ بندھیا <laughs> کہ کام کرنے <laughs> ایک ہمارے محروم نگرانی شعرا جی محمد مشتاق ارتاری مجھے تاثرات کرنے کے لیے جانا پڑا ان کی مسجد میں تو وہ جو کمیٹی والے تھے ان کے بولے مشتاق بھائی اس طرح لوگوں سے معاملہ تھے اس طرح محبت سے ملتے تھے کیا حاجی مشتاق صاحب کہیں باہر جا رہے تھے کسی کام سے ضروری تو ایک چھوٹا بچہ تھا تو انہیں مشتاق بھائی مجھے نا سننی ہے تو کہا اچھا بیٹھے میں سنا دیتا ہوں है है سوا سوا ایک بچے کو جو وہ نا سنا رہے ہیں حاجی ہی مشتاق صاحب میں یہ اللہ تعالیٰ ہمیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اور خلف راشدین کا آن ہمارے بزرگوں کا صدقہ نصیب فرمائے دیکھیں مين نام ہے نا نام جس سے شہرت تکبر کی طرف لے گئی نا وہ ہلاکت کی طرف گیا شہرت دولت عزت منصب اللہ ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ میں نے ایک اچھا ود گزارا ہے اور ان کے ساتھ میں نے باب المدینہ میں اگر میں کہوں کہ شاید کافی سفر کیے تو غلط نہیں ہوگا یعنی میں اللہ مارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کی رہائش گاہ سے لیتا تھا اور ان کی رہائش گاہ کو چھوڑتا تھا تو ان کے ساتھ میں نے وت گزارا ہے آپ کا ایک وقت علما کو ساتھ لے کے الحمدللہ میں علماء کے ساتھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے علماء کے ساتھ رہا ہوں مفتی اشفاق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے ساتھ میں نے وقت گزارا ہے مفتی شریف الحق صاحب امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے ساتھ ذاتی طور پر پرسنلی وقت گزارا ہے تو اس طرح ہم علماء کے ساتھ وقت گزارنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے تو علامہ اشد القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی تھی میں ہی گاڑی چلا رہا تھا اور آپ نے فرمایا کہ ہر چیز اپنے تقاضوں کے ساتھ آتی ہے دولت بھی آتی ہے تو اپنے تقاضے ساتھ لے کر آتی ہے جی اس میں شر کا پہلو بھی ہوتا ہے اور اس میں خیر کا پہلو بھی ہوتا ہے میں پورا خلاصہ عرض کر جی رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حل رہے گی نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو شر کے پہلو سے بچائے گا تو یہ جو منصب اب جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں کیمرے ہمارے سامنے دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے دنیا آپ کی باتیں سن رہی ہے مجھے بھی دیکھ رہی ہے آپ کو بھی دیکھ رہی ہے آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ آپ کو دنیا دیکھ رہی ہے مجھے پتہ ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے یہ ایک کام ہو رہا ہے جو ہمارے ساتھ ہے ٹھیک ہے اب اس میں خیر کے پہلو بھی نکلیں گے شر کے پہلو بھی نکلیں گے اب ہم چاہیں تو ہم اس سے اپنی نیتیں درست کر کے اصلاح امت کے لیے کوئی کام کریں اور شر کا پہلو یہ کہ ہم اس کے ذریعے اپنی واہ کروا لیں اپنی شہرت کروا لیں اپنا یہ کر وہ کرا لیں تو بظاہ تو دونوں چیزیں مل جاتی ہیں دونوں چیزوں کی طرف بندہ چل جاتا ہے لیکن چاہیے یہ کہ انسان اپنے آپ کو خیر کے پہلو کی طرف رکھے تو منصب اور ذمہ داریاں جو ہوتی ہیں نا وہ ایسا اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آدمی مائی شپ مائی آرڈر کی طرح چلتا ہے کہ بس جو میں نے کہہ دیا وہی ہے ہمارا اسلام اور ہمارا دین ہمیں مشاورت کا اور شورا ہی نظام دے رہا ہے اسلام و دین کہ مشاورت تو مشاورت میں یہ نہیں ہوتا کہ مشاورت جیسے کہ میں نے مشورہ کہ میں تو سوچ کر ہی آیا ہوں کہ میں نے آپ کو وہیں کہ وہیں ڈھالنا ہے تو یہ تو ڈکٹنگ ہو جائے گی اور دعوت اسلامی میں ڈکٹرشپ جو ہے نا دعوت اسلامی میں نہیں ہے بس میری یہ تمام دب دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے دعود اسلامی والیوں اور والیوں سے مدی نتیجہ ہے کہ مثبت رہیں مثبت رہیں مثبت رہیں مثبت رہیں, رہیں, رہیں, رہیں کہیں ہمارے کو تقریب کب ہوتی ہے ہمیں تقریف کب ہوتی ہے جب ہم سے کوئی منصب یا کوئی ایسا کام لیا جاتا ہے جس سے ہمیں شہرت مل رہی تھی جس سے ہمیں عزت بظاہر ہمیں عزت مل رہی تھی جب ہمیں اس کام سے ہٹایا جاتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پر میرے خلاف کاروائی ہو رہی ہے یا میرے خلاف سازش ہو رہی ہے میرے ساتھ صحیح نہیں ہو رہا اب خود آپ کے ساتھ صحیح نہیں ہے کچھ غلط نہیں ہو رہا ہے یہ سری و سری نسر کی شرارتیں ہوتی ہیں ہمارے لیے کہ جہاں ہمارے لیے شہرت کے اور اس طرح کی چیزوں کے دروازے بند ہوتے نظر آتے ہم سمجھیں حالانکہ ہم دعوت اسلامی میں کاموں کے لیے نہیں آئے ہم دعوت اسلامی میں بنیادی طور پر ایک ہی مقصد کے لیے آئے ہیں وہ ہے اصلاح اعمال عقائد اور اعمال کی اصلاح کے لیے ہم دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں آئے ہیں سسٹم اور نظام کے ساتھ چلنا ہوتا ہے آج ان کے ساتھ لبیک میں مناسب لگ رہا ہوں مجھے انہوں نے بٹھا دیا کل ہو سکتا ہے کوئی اور لگے یہ چار بیٹھے ہیں ان چاروں کی جگہ جو پیچھے مینجمنٹ بیٹھی ہوئی ہے ہو سکتا ہے کہ کل ان کو کہے کہ نہیں یار آپ کی جگہ میں فلاں کو لا رہے ہیں اب ان کے ذہن میں آئے کہ نہیں یار لگتا ہے کہ میں نے وہ اصل میں وہ ان کو کچھ کہہ دیا تھا نا تو اب میری مہنگی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوں یہ اپنے آپ کو منا مطلب اپنے آپ کو وہی یہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے نا ٹھیک ہے کہ مطلب کہ آپ بھئی ضروری تو نہیں ہے کہ آدمی خرابی کرے تبھی تبدیل ہو آپ سے بہتر بھی تو مل سکتا ہے بالکل آپ غلط ہیں یہ ضروری تو نہیں ہے آپ سے بہتر ملا ہے تو آپ کو بھی تو آپ سے بہتر کی عزت کرنی چاہیے تھی اچھا آپ جب یہاں تو کون سے اپنی مرضی آپ کا انتخاب جس مجلس سے آنے کا کیا اگر وہی مجلس آپ کا انتخاب جانے کا کرتی ہے تو جب آ, آنے کا انتخاب کیا تو آپ آل تھے جب جانے کا انتخاب کیا تو آپ کو تکلیف کیوں ہو گئی بھائی بلائے تو یہ چیزیں جو نا یہ ہماری نفسوں نے ہم کو مارا ہوا ہے ہماری جھوٹی اور گندی خواہشوں है نے ہم کو مارا ہوا ہے کہ है है جب آئے تھے تو وہ یا کہ آپ کے سنگھ نکلے ہوئے تھے جب ہم اور اب کیا ہمارے سنگھ کٹ گئے ہمیں کہ نہیں आपसे बेहतर है बाबू बोले कैमरामैन बैठे हुए हैं अब जरूर थी कैमरामैन अच्छा कैमरा ने मिस्टेक की इसको चार दफा समझाया और अगर कोई कैमरा मैन तब्दील कर दो तो कैमरामैन बोलेगा नहीं यार ये तो पीछे यूं हो गया था اچھا ضروری تو نہیں کیمرا میں مسٹیک ہی کرے پکچر ڈائریکٹر بیٹھے ہوئے ہیں پکچر بیٹھے ہوئے ہیں ساؤنڈ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں جنر مثال دے رہا ہوں ٹھیک اگر ان میں سے کسی کو چینج کیا جائے باپ ماشاء اللہ ہماری خبریں بیان کرتے ہیں کل کوئی نیا آ بھائی باپو اس کی جگہ پر سلمان بھائی خبریں بیان کریں گے تو ضروری تو نہیں ہے نا کہ باپو نے غلطیاں کی ہیں باپو سے غلطی میں یہ بھی نہیں کہتا کہ سے بھی بہتر مل گیا باپو تو باپو ہوتے ہیں ہیں لیکن اچھا تو مل سکتا ہے نا اچھا بدل تو جی بنانے میں بدل دیت کا طور کے, جی کے طور پر کسی کو آگے لے آئے آلٹرنیٹ کے طور پر کسی جی کو آئے نظام اور سسٹم اور تنظیم اور ادارے تو سوچیں گے نہیں سوچیں گے کہ یار یہ بیمار, بیمار ہو گیا تو کون سنبھالے گا یہ ہو گیا تو کون سنبھالے گا لیکن چونکہ میں خود اپنی نفس کا اپنی خواہشات کا مارا ہوا آدمی ہوں لہٰذا مجھے میرے متعلق ایک ٹنکا بھی کوئی توڑتا ہے نا کونا بھی تو یہ لگتا ہے کہ یار یہ میرا مخالف ہے اور یہ کر ہم خود اپنے ہی ہاتھوں اپنی قبر و آخرت کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسے بدگمانیاں حس چگلی جیبتیں تومتیں بوتان اتنے حرام کا ہیں کہ اللہ مان والے اللہ اس سے پہلے ایمان پہ موت دے دیا اس سے بچیں کیسے کیا کریں اپنی نفس کی اصلاح کرنے کے لیے ہی ہمارے ٹائم نہیں ہے سچی بات یہ کہ یہاں صرف و صرف نفس کی اصلاح کی ضرورت ہے جیسے میرے جب مجھے وہ مدنی پھول کر دیتا ہوں آپ کے لیے میرے لیے میں تمام دنیا بھر کے آشکا نے رسول کے ایک مدنی پھول بیان کرتا ہوں حسن زن میں کوئی شر نہیں بدگمانی میں کوئی خیر نہیں کیا بات ہے کیا بات ہے مدنی شہر کے ناظرین بھی نگرانی شورت سے کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہوں گے کچھ بات کرنا چاہ رہے ہوں گے چند کالز لیتے ہیں دیکھتے ہیں آپ کی جو ہے وہ کیا تاثرات ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں جی کالس دے دیجیے باب المدینہ سے محمد انیس اختاری بول رہا ہوں جناب آج کا جو موزوں دھوکہ اب اس میں ہم پھل فرور سبزی کچھ بھی لینے جاتے ہیں تو ہم اگر چھاڑ رہے ہوتے ہیں ان کے منہ مانگے دام دے کر بھی چھاڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ لازمی اپنا کوئی نہ سامان اس میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اکثر ایسا ہوا ہے کہ ان کے, ان کے جو لایا ہُوا سامان ان کا دیا ہوا ہوتا ہے ان کے اپنے ہاتھوں سے تو اس میں خراب ہی نکلتا ہے تو اس میں کیا یہ دھوکا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور ہے اگر ہمیں کسی نے دعوت دی شادی میں بلایا اب میرے تو اہل و عیال میں آٹھ افراد ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں جا رہا میں اپنے کسی دوست کو لے جاؤں تو وہ مطلب ٹھیک ہے یا دھوکہ ہے اس, کا بھی اس کی بھی وضاحت فرما دیجیے جزاک اللہ و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکات کون آئے ہیں ان کا نام کیا ہے ذرا یہ بھی پتا چلے میری گود میں جو آئے ہیں یہ ان کا نام انزلا ماشا انزلا ماشا بارک اور بارک یہ میرے نواز ہیں ماشاء اللہ نگان شورا کے نواسے کی آمد مرحبا مدنی منی کی آمد مرحا الحمد للہ سوال میں جی جی جب آہ ہم آہ کوئی چیز خریدتے ہیں تو لوگ مطلب جو بیچنے والا ہے وہ اپنی طرف سے بھی کچھ مطلب جو وہ ایڈ کرتا رہتا ہے یعنی جیسے مثال کے طور پر ہم سیب وغیرہ خرید رہے ہیں تو وہ اب اس میں خود بھی انوالو ہو جاتا ہے جی تو اس میں یہ کہ جب ہم گھر آ کے دیکھتے ہیں تو اس کا جو اگر دیا ہے ڈالنا شروع کر دیتا ہوں خود ڈالنا شروع کر کرتے وہ خراب ہے بابا سیدھی بات ہے میں تو جب بھی فروٹ لینے گیا ہوں نا میں نے ڈیٹ ہوشیاری نہیں کی ہے آپ نے اس پہ انحصار کیا میں مجھے فروٹ لینا آتا نہیں ہے اچھا کہہ سکتا ہوں کہ جب بھی میں فروٹ لے کر آیا ہوں الحمد مجھے فروٹ اچھا ملا سے ایک ٹائم تھا لے لیتے تھے میں الحمدللہ گوشت لینے بھی میں جاتا تھا سبزی لینے بھی میں جاتا تھا اور یہ کیونکہ ہمارا گھر تھا تو وہ ساتھی گوشت مارکیٹ وغیرہ تھی پھر ایک وقت تھا کہ جب ہم سوزہ بازار لینے چلے گئے تھے گلستان نے اخاڑوی رحمت اللہ تعالی تو پھر ہفتے ہفتے ہمارے یہاں اس طرح تو میں آفس سے جاتے جاتے مارکیٹ لیتا ہوا گھر جاتا تھا تو کسی نے سونے میں بھی ایک سلسلہ ہو تو وہ کر لیں گے لیکن میں کچھ اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں اب مجھے تو یہ فروٹ نہ سمجھ پڑے نا تو سیدھی سی بات ہے اب اس کو بولے میرا وہ کچھ بھی اس کو نام دے دیں میں سیدھی سی بات بول دیکھ بھائی گھر بیسے سیمت کروانا اچھا نکال کے دے دے گا اچھا تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اعتماد کریں نہیں نہیں کوئی جان پہچان اتنی نہیں ہوتی تھی تو سیدھی میں نہیں آتا بھائی دیکھو مجھے فروٹ لینا نہیں آتا آپ مہربانی کرنا یار غلط نہیں دے دینا اچھا نکال کے دے دینا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یار جب ان کو بھی لگتا ہے نا کہ اگلا بھائی کر رہا ہے تو حالانکہ وہ بھی غلط ہے اس کو غلط مال نہیں ڈالنا چاہیے صحیح اور اگر ڈالتا ہے تو بتا دے بھائی اس میں یہ دہم یہ اس میں یہ اس میں یہ اور جب آپ جب گھر پہ آپ اپنا فروٹ وغیرہ آپ کو لینا تو آتا نہیں ہے اب اس نے جو آپ کو دیا آپ لے گئے اور جب گھر میں آپ لے کر جب جاتے ہوں گے تو کچھ نہ کچھ مدنی پھول ملتے ہوں گے یہ کیا لے کر آ گئے کیا میری آج تک الحمدللہ میں جب بھی کوئی چیز گھر لے کر گیا ہوں جی الحمد میری لائی ہوئی چیز کو سراہا گیا ہے ماشاء اللہ ابھی میں بیرون ملک ایک اسلام بھائی کے ساتھ تھا تو وہ مجھے پتہ نہیں وہ بھی سن بھی رہیں نہیں سن رہے ہوں گے وہ مجھے کہتے ہیں یار جب بھی کوئی چیز لے کے جاتا ہوں نا میری پیشی ہوتی ہے اچھا اور میں کہا میں جب بھی کوئی چیز لے کے جاتا ہوں نا مجھے ہے میں کہوں گا تعلق نہیں کبھی کبھی لے کے جاتا ہے اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے اپنی اپنی پسند ہوتی ہے اپنا اپنا معیار ہوتا ہے کو تو چلے جب آپ جاتے لینے کو اچھا مل رہا تھا ادھر یہ ہمارے زہیب بھائی ہیں ڈائریکٹر ہیں سلسلے کے وہ میں میں خود میں نے کہا بھی ریٹ آپ کی مرضی کا مل رہا ہے کینو کو اس میں خراب نہیں ڈالنا اچھا اب ہم تو کینو کی جو ظاہر شکل ہے وہی دیکھ رہے ہیں بے فکر ہو جائے گا کینو میں اصل میں وہ جو نقصان کینو کا ہوا نا جی میں تو میں تو یوں لے کر گیا میں تو یعنی میں نے گھر جا رہا ہوں تو چلو سارے خوش ہو جائیں گے وہ میں گیا تو وہ خوش ہونے کی بجائے یعنی اب عجیب معاملہ تھا تو آج یہ بھی بےچارے بتا رہے ہیں ہم نے بھی اعتماد کر لیا لیکن وہ پیسے مرضی چلو آپ نے چیز آپ نے اعتماد کیا کہہ کیا دیکھو کوئی خراب مال نہیں ڈال دینا آپ نے اس کو ویسے خراب کیا کوئی خراب چیز یا دھاگی چیز نہیں ڈالنا میں یہ نہیں کہتا تھا میں کہتا تھا دیکھ بھائی یار میں چاہتا نہیں ہے کرم کرنا یار مطلب میں ایک ہوتا نا آدمی کیا ڈال دیتا ہے پازیٹیو سائڈ لیتے تھے آپ لیکن ریٹ اگر آپ نے اسی مرضی کے دے دیے نا تو پھر تو شاید وہ اکثر ہی دے لیکن اگر آپ نے کمی کروا لی نا تو پھر وہ کہیں نہ کہیں شاید نہیں صحیح دو تین دم آ رہی ہے اپلائی کریں شرح کا جو مدنی پھول ہے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا پتا مطلب کیا پتا کہ میرا حصل تجربہ آنا چاہیے میں یہ نہیں کہتا کہ ہم یہ کریں گے تو پھر بولیں گے یہ ہم کو چونا لگ گیا اپنے امیر سنت اور ماشاءاللہ ان کی جو باتیں نا ان کو تجربہ بہت ہے ہم سچی بات تجربہ نہیں ہے ٹھیک ہے ایک سوال انہوں نے یہ بھی کیا تھا کہ وہ چار پانچ افراد کو بلائے ہے تو میں دوست کو لے کے جاؤں کسی دعوت میں نہیں جب تک کہ دعوت نہ ہو ہونا نا نا نہیں جانا چاہیے ٹھیک صحیح تھی. ایک اور بڑی جو ہے وہ کال ہے ہم کال ہے آئیے اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں آپ سے بول رہی ہوں مدنی آپ کے گھر پہ گئے ہوں گے شرارتی ماشاء ماشاءاللہ ان کے گھر میری حاضری ہوئی تھی اور یہ مدنی منہ ریحان اور زینب شاہد نام تھا اب یہ ضد کرے کہ اب ہمارے گھر آئیے تو میں کہا یہ ہمارے امیر قافلہ یہ ہیں یہ کہیں گے تو میں آؤں گا تو یہ چلے گئے ہمارے امیر قافلہ بھائی امر ندیم بھائی تھے تو ان کے پاس چلے گئے ان کو کہا کہ کیا عمران آپ کی بات ماننے گا تو نہیں <laughs> نہیں کہا یار آپ کی تو بات مانوں گا کس کی بات مانوں گا تو اب چلیے تو کہا ہم یو تو بدھ کا بھی ہوئی تو کیا کعب... تو ہم پھر ان کے گھر پیدل تھا پھر ہم چلتے چلتے چلتے چلتے ان کے گھر گئے تھے الحمدللہ پیارے مدنی مننے تھے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے ان کے گھر میں تو یہ مدنی منہ مجھے جب ہاتھ پکڑ کے لے گئے کہ آپ ہمارے گھر چلیے تو چلتے بھائی مدنی منع کہہ رہے ہیں تو سفر کر کے آپ آئے آپ کے سفر کی یاد بھی ہے سفر کی یاد صرف جانے سے پہلے ایک اور یاد بھی ہے عابد باپو جی کچھ ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے اور مدن چینل کی سکرین پر آپ ذرا توجہ رکھیں دیکھتے ہیں پہلی مرتبہ دکھا رہے ہیں میں توجہ رکھوں توجہ رکھیں ہم بھی توجہ رکھتے ہیں اور مدن چینل کے ناظرین میں آپ بھی ذرا دیکھیں بہت مختصر سر جی دکھائیے جی یہ ایک دیوار ہے دکھا یہ سب وہ دیوار تو ہے میں بھی یہ بات یہ دیوار ہے کچھ یادیں وابستہ ہیں آپ کی اس دیوار سے دوبارہ دکھائیے ذرا کچھ یاد آ رہا ہے اس دیوار سے آپ کی خاص یادیں وابستہ ہیں اس دیوار سے پیچھے وہ لوگوں کو لگا ہوا ہے کرنا وہ پیچھے شاید آپ کو کوئی ہنکس لو مل جاتا لیکن تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا ہے مجھے نہیں سمجھنا اچھا صحیح تھوڑا اور کھولے اتنا ہی تھا جتنا ہی تھا اگر اشارہ کیا آپ لوگ اپنے سلسلوں میں پہلے ایک دکھاتے ہوئے اچھا خاصا ایک وقت گزرا ہے یہاں پر نا اور آپ نے تذکرہ بھی کیا اسی سلسلے میں بیٹھ کر واضح ہو گیا آپ تو واضح ہو گئے واضح ہو گیا یہ اشارہ نہیں یہ واضح ہے میں جس عمارت جس عمارت میں رہ کر میں دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں آیا تھا یہ وہ عمارت ہے ماشاء اللہ اچھا ایسا ہوتا ہے جب کوئی پرانی جگہ ہو جیسے کہ آپ کافی سالوں پہلے وہاں تھے دیوار کے دیکھے آیا آپ کو دیوار کو دیکھ کے اب بھی کوئی ذہن میں کوئی چیز ہے یہ دیوار غالباً وہ سامنے کی دیوار ہے اچھا اس میں بیٹھا کرتے تھے کوئی ہے کوئی یاد واسطا نہیں دیواروں پر چڑھ کر بیٹھنے کی عادت نہیں تھی بابو اچھا تہواروں پہ کر بیٹھا کرتے اچھا اچھا اچھا آپ کے ایک دوست اب وہ کون دوست وہ کیا باتیں کر رہے ہیں کیا یاد دل رہے ہیں آپ کو سن کے زیادہ دلچسپی ہوگی اور ہماری بھی دلچسپی ہے آئیے مدنی شان کے ناطے ایک شاندار صاحب کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ اللہ میں آپ کو اب بتاتا ہوں ہمارے پیارے حاجی عمران اختاری بھائی ہمارے پڑوسی تھے جو یہاں پہ ہمارے ساتھ رہتے تھے تو اب میں ہم آپ کو لے کے چلیں گے آگے میں دکھاؤں گا کہ جہاں پہ ہم کبھی کبھار وہ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھا کرتے تھے ہمارے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے تو آئیے ہم چلتے ہیں وہاں پہ یہ ہماری دیوار ہے یہیں پہ سب لوگ بیٹھتے تھے میرا گھر بھی یہیں پر ہے پڑوسی ان کا تو یہی بیٹھ کر تھی آجی صاحب کی باقی زیادہ سے زیادہ حاجی صاحب کا جانا خارا در تک جانا اور کیا باقی اور اپنا کام اور گھر یہ حاجی صاحب کی روٹین ہے وہ جب شام کو تلا کرتے تھے منفرد ہوتے تھے وہ, وہ سب میں ہم میں منفرد تھے ماشاءاللہ جب وہ آتے تھے تیار ہو کے تو ایک حسین بہت حسین لگتے تھے اور وہ آتے تھے تو پھر وہ یہاں پہ ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے حسی مذاق ہنسی مذاق بھی ایک ہوتا ہے نا کہ انسان کا کہ بدتمیزی اس میں چلا جائے مگر اللہ کا شکر ہے حاجی صاحب کا ایک تھا کہ بچوں کے ساتھ اگر مذاق کر رہے ہیں تو بچوں کی طرح مطلب شفقت کے ساتھ والے تو وہ مطلب بڑوں کے ساتھ بھی اگر بات کر رہے ہیں یا مذاق کر رہے ہیں ہنسی مذاق کر رہے ہیں تو ایک تہذیب کو اپنا بیچ میں رکھتے تھے ان کی روٹین تھی کہ وہ شام کو تقریباً اثر کی نماز کے بعد ساڑھے پانچ چھ بجے کریب علی صاحب کا یہاں پہ آتے تھے یہاں تھوڑی دیر بیٹھتے تھے پھر یہاں سے وہ اپنے پرانے محلے میں جو ان کا اخارا درد جب وہ آئے تھے, تشریف لائے تھے تو وہ وہاں کیونکہ دن میں وہ صبح اپنے کام پہ جاتے تھے پھر شام کو آ کے تیار ہو کے ماشاء وہ دیکھنے والا منظر ہوا کرتا تھا اگر حاجی صاحب حاجی صاحب آپ کو یاد ہوگا وہ آپ کا, آپ کا, آپ کا منظر ماشاء اللہ ہم بھی حش کرتے تھے آپ سے. تو اب میں کیا بولوں کہ اور کون کون حش کرتا تھا ساری مطلب ماشاء اللہ خوبصورتی کی وہ میں الفاظ ادا نہیں کر سکتا میں مطلب یہ کہہ سکتا ہوں ان کی اس, اس طرح میں ظاہر کروں گا کہ حاجی صاحب کے کپڑے پہنتے نا ہمیں وہ ہوتا تھا کہ اس طرح کے ہم کپڑے پہنے ہاں مطلب حاجی صاحب کا سٹائل مطلب کا اچھا ہر ایک کے پہننے کا طریقہ ہر کسی کو نہیں آتا حاجی صاحب کے پہننے کا بھی طریقہ تھا ہر ہر اچھا کپڑا یا برا کپڑا ہر ایک پہ نہیں جچ جاتا تو حاجی صاحب جو پہنتے تھے ان پہ تھا تو وہ ہم بھی آپس میں ہم دوست یار کہتے تھے یار عمران بھائی کو دیکھو پہلے عمران بھائی تھے تو عمران को ہم کہتے تھے عمران کو دیکھو تو وہ چیزیں تھیں ماشاء اللہ عمران صاحب سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ نے تو باپا کا فیض لے لیا اور اپنا فیض آپ ہم کہ میری ابھی رہ گیا. تو حاجی عمران بھائی آپ کو میں عمران بھائی بولوں گا عمران بھائی نگاہیں کرم چاہیے مجھے ضرورت ہے آپ کی نگاہوں کی یہ نگاہیں آپ کی लोगों پہ بہت سارے لوگوں پہ چلی گئیں اور آپ نے ان کی زندگیاں بدل دیں اور نہیں بدلی تو ابھی تک آپ کا دوست باقی ہے عمران بھائی آپ نے ابھی भी سے تقیمن دو تین سال پہلے دعوت بھی رکھی تھی دوستوں کی گھر پہ اسی طرح کچھ ماحول کی ترقی بن جائے تو بہت اچھی بات ہے کہ میں بھی ماحول سے وابستہ ہو جاؤں پرانی یادیں پرانے دوست بہت پرانی یادیں ہیں ایسا میں یہ میرے مدنی ماحول سے پہلے کی بات کر رہے ہیں جی جی جو کہہ رہے ہیں یہ میرے پرانے دوست ہیں محلے کے جب میں یہاں رہنے آیا تھا تو جن سے شروع شروع میں جو میرے تعلقات بنتے تھے ان میں یہ اتنا دیوانہ ہے بس اس کو مدنی ماحول میں آنے میں مجھے نہیں پتا کیا رکاوٹ ہے آ جاؤ بھائی یہ اتنا دیوانہ ہے کہ جب ہم جشن ولادت کے جلوس میں جب ہم بندر روڈ پر آتے تھے اور امیل سونت کے ساتھ اور جب ڈبل روڈ پر ہمارا جلوس آتا تھا نا تو امیل سنت کو عموماً ہم گاڑی میں سوار کروا دیتے تھے وہ کافی اس میں پھر رش ہو جاتا تھا یہ شخص اس کی ایک ہی رو دھن ہوتی تھی کیا امیر سنت کے اس رش میں امیر سنت ہاتھ سب نوٹ لینی ہے عیدی کتنے سال پرانی بات ہے؟ جب تک امیر سنت یہ جلوس میلاد میں شرکت کرتے رہے اور حفاظتی امور کی وجہ سے پھر علماء کے فتوا وغیرہ پھر اس طرح کے آئے پھر نہیں جاتے تو یہ شخص مطلب پوری دیوانگی کے ساتھ اور لٹک لٹک کر گاڑی پر امیر سنت سے وہ ان کی مسکراہٹ یا ان کی نظر یا ان سے عیدی لے لیتا تھا ان کو یاد ہوگا اگر ان کو میری باتیں یاد ہیں تو مجھے بھی ان کی باتیں کافی <laughs> یاد ہیں اور جس وقت کی یہ بات کر رہے ہیں تو وہ اس وقت دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نہیں تھا اور ظاہر ہے کہ اس وقت ایک اپنا ایک زندگی گزارنے کا انداز ہوا کرتا تھا لیکن وہ انداز قابل فخر نہیں ہے صحیح وہ انداز قابل فخر نہیں ہے کہ ظاہر وہ دوسرا ایک انداز اچھا جس طرح یہ انہوں نے یہ بات بھی تسکرہ کی ہمارے بھائی نے جو آپ کے دوست ہیں بولے کہ دعوت کی تھی اب پرانے دوست آئے کس کو اچھا یاد دلایا انہوں نے اصل میں پچھلے تین سال ہو گئے ہوں گے تو اصل میں وہی میرے محلے کے پرانے دوست اسلائی بھائیوں نے یہی ہمارے ہماری عمارت بلڈنگ کے ساتھ گلزار حبی مسجد کے اطراف کے ہم اسلائی بھائی ہوتے تھے تو انہوں نے یاد دلایا تھا کہ پرانے جو محلے والے تھے ملنا چاہتے تم سے ٹھیک ہے تو پھر ہم نے ایک ترکیب رکھی اور میں نے اپنے گھر کی چھت پر ہی دعوت رکھی تھی ان سب کی دال چاول الگ بہت پسند آئے تھے تو وہ دعوت رکھی تھی تو یہ کافی اسلام بھائی آ گئے تھے تو اس کو تین سال کا عرصہ صحیح کہہ رہے ہو گیا ہوگا تو دوبارہ دوبارہ میں یہی تھا کہ یار قریب آئے نیکی کی دعوت ہو اور اس طرح کے مطلب جیسے کہ پرانی ایک جوانی کے دوست ہیں کچھ بچپن کے دوست ہیں وہ جو ملتے ہیں تو ایک الگ یادیں تازہ ہوتی ہیں یہ ہوتا ہے آپ ہر ایک کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ پرانی اس طرح پرانی حسین یادوں سے انسان کو خوشی نصیب ہوتی ہے اور پرانی گمزدہ یادوں سے انسان غمگین ہو جاتا ہے اللہ اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے مدی چلگ ناظرین کو ایک اور بھی منظر جو ہم نے دکھانا ہے اور اس پر آپ سے سوال بھی کرنا ہے جی دکھائیے جی آج کچھ چینج چینج ہے آپ کے سلسلے اللہ جی کوٹ بھی پہنا ہوا ہے آپ نے تو اس کی جو کیپ ہوتی ہے یہ بھی بالکل پوری سر پہ ڈھانپی ہوئی آپ نے یہ کیا یہ اس وقت میں یہ ناروے کا منظر ہے اور جس وقت یہ میں کھڑا ہوں اگر میں غلط ہی نہیں کرا تو کم از کم مائنس فائیو تھا ٹیمپریچر صحیح مائنس مائنس فائیو مائنس سیون تھا بہت سخت سردی تھی اور پھر مجھے اس وقت یہ دعا یاد آئی تھی لا الہ الا اللہ یا اللہ آج بہت سردی ہے یا اللہ ہمیں زم حریر کے عذاب سے بچا یہ اس وقت ہم نے یہ دعا کی تھی اللہ حلی. کہ میں م... م... ذاتی طور پر سردی تھی برداشت نہیں کر سکتا صحیح. تو نہ جانے مرنے کے بعد میرا کیا حال ہوتا ہے اللہ تعالی بے حساب بخش دے اور جنت میں داخلہ آمین آمین. تھا فرمائیے براؤن کلر کا جیکٹ لیا ہوا تھا تو بتنی سردی تھی کہ کان کو بھی بچانا ہوتا ہے تو یہ وہ منظر تھا برف باری کے دوران مطلب نہیں یہ یہاں تو مطلب جب تک میں رہا ہوں برف ہی برف دیکھی ہے تقریباً میں نے برف ہی برف دیکھی ہے زکام وغیرہ بھی ہوا سفر کے دوران سفر کے <coughs> دوران شاید ہی کوئی سفر ہے جس میں میں بیمار نہ ہوتا ہوں شاید ہی, جا ہی جا تن کوئی رکھتے ہوں اللہ بہتر جانتا ہے ٹف جدو لے گئے نازک مزاج ہوں اچھا ویسے آپ نے ابھی یہ سوال آیا اس کے جواب میں آپ نے بتایا تھا اتنے ممالک میں آپ جا چکے ہیں ایک ذہن ہوتا ہے کہ اگر موقع مل جائے اور یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے تو اس ملک کو میں اپنی رہائش ترکیب کر لوں یہاں پہ آ کے شفٹ میں جس ملک میں گیا ہوں دیکھیں مدینہ ہو مدینہ منورہ ہو یا مکہ مکرمہ ہو یا ہم عقیدتوں کے مراکز ہیں الحمد ٹھیک ہے نا ان سے نکل کر ہی بات کی جائے گی میں جس ملک میں بھی گیا ہوں نا مجھے میرے باب المدینہ کی محبت اور بابل مدینہ کی قدر اور بابل مدینہ کی اہمیت میں اضافہ ہی ہوا ہے کیا جس ملک میں بھی آپ نام لے لو سوئزرلینڈ کا نام لیں آپ پیرس کا نام لیں یورپ کی کسی بھی کسی ملک کا نام لیں آپ کا نام لیں جس ملک میں بھی گیا ہوں بلکہ جا کر میں نے اپنے پاکستان کی ابھی ترکی سے ہو کر آیا ہوں میں نے پاکستان کی اور بے خز باب المدینہ کی بات ہی کی ہے کہ مجھے الحمد میرے شہر سے میرے وطن سے مجھے بہت محبت ہے اور یہ محبت میں میرا اضافہ ہو جاتا ہے جب میں دوسرے شہروں میں جاتا ہوں تو اچھا جی ہاں ٹھیک ہے مزید ہیں شامل کرتے ہیں ایک کال لوگ شامل کرتے ہیں جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد عمر رضا اختاری میں محمد فاروق اختاری ہے میں بابن مدینہ کراچی سے بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ کبھی آپ کو کسی نے دھوکہ دیا ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مجھے کسی نے دھوکہ دیا ہے جی مجھے کسی شاعر کے کچھ اشار یاد آ رہے ہیں لیکن مینو ان وہ اشار سادق نہیں آتے منصوب تھے جو لوگ میری زندگی کے ساتھ وہی ملے ہیں اکثر بڑی بے رخی کے ساتھ تو یہاں اکثر سے میرا اتفاق نہیں ہے ٹھیک ہے منسوخ تھے جو لوگ میری زندگی کے ساتھ وہی ملے ہیں اکثر بڑی بے رخی کے ساتھ فرصت ملے تو اپنا گریبان بھی دیکھ لے اے دوست نہ کھیل میری بے بسی کے ساتھ چہرے بدل بدل کر مجھے مل رہے ہیں لوگ چہرے بدل بدل کر مجھے مل رہے ہیں لوگ اتنا بڑا مزاق میری سادگی کے ساتھ اشار میں اشار میں فرما دیا مزید کال لیتے ہیں دیکھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کیا بات کہنا جا رہے ہیں سیر الجہد تو آپ جب کلام پڑھ رہے تھے یا کوئی بات کہتے ہیں تو اس میں ہم چاروں کی جو رائے ہوتی ہے وہ نہیں کہاں کا جاری ہوتی ہے کیا کہ کچھ سوچ رہے ہوتے ہوں گے مزید کال لیتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کیا ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ نگرانی سورا کا منحبہ مجھے نہ سنا دیجیے نگران سورا عرصہ ہوا آتا ہے باقی گلیوں سے وہ اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ڈائریکٹ سننے کا جو میرے سے جو یہ خواہش ظاہر کرتے ہیں یہ نہیں. بیان کرتے ہوئے دیکھا نا تلاوت कب... کی بھی فرمائش کر سکتے ہیں آپ نا جائیے تو لمبائی آپ کے پاس لمبائی کے نا پرسا ہوا طے کی گلیوں سے وہ گزرے تھے پرسا ہوا طے کی گلیوں سے وہ گزرے تھے اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی یہ الحمد للہ آ سکتی ہے خوشبو اگر وہ عشق رسول کے ساتھ سمنے کی عادت رکھے تو کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کالس بھی آ رہی ہیں گفتگو بھی ہو رہی ہے تو مدنی کسوٹی کی طرف جو ہے بڑھتے ہیں مدنی کسوٹی حضور اچھا یہ یہاں لایا نہیں ہمیں رہائش میں ہر دفعہ کوئی نہ کوئی آج بھی میں ایک سوال میں کافی دنوں سے سوچ رہا ہوں اگر یہ سوال ہوا تو اس کا جواب کیا دینا ہے جواب میں سوچا ہوا کیا دینا سوال کون سا تھا سوال رہنے میرے پاس سوال کے بتاؤ میں طریقہ کار یہ ہوگا مدنی کسوٹی کا کہ گیارہ سوالات آپ پوچھ سکتے ہیں بارہویں میں آپ نے نام بتانا ہے کچھ اور مدنی کسوٹی بڑی گھبراہٹ والی ہے آپ لوگ اچھا وہ سوچنا پڑتا ہے کیا سوچنا پڑتا ہے جی آپ تو ٹھک کے پہنچ جاتے ہیں کیسے کے پہنچتے ہیں میں میں آپ نے نام بتانا ہے پچیس سیکنڈ کا وقت ہوگا مشورہ بھی کر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے ہمارا جو ایک ڈور مشورہ ہوتا ہے نا اس میں جتنا یہ مدنی کسوٹی پہ ہم لوگ سوچتے ہیں ایسی بات دیکھ دیکھ اتنا شاید کسی اور مرحلے پہ نہیں سوچتے है یعنی है جو نام آ رہا ہوتا ہے جو چیز آ رہی ہوتی ہے اس پہ کوئی اسلام پہ یہ کہہ رہا ہوں اس پہ تو پہنچ جائیں گے نگرانشو. اس پہ تو پہنچ جائیں گے ہم چاروں ہی کی یہ کیفیت ہوتی ہے اب جس کے بارے میں آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس پر یہ پہنچ جائے گا تو ابھی وہ لائے نا ہمدرد <laughs> کس کا نام ہے اس کا مطلب آپ لوگ لیکن ہم غلط ہو جاتے ہیں نا لے کر آتے ہیں جو بھی نام پہنچ ہی جاتے ہیں نا اور ابھی بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں نا اب دیکھیں کیا فیل آسان ہے بالکل آسان نام ہے مدنی کی چوٹی تو جامع جامع مسجد یہ مدنی چینل پہ ہونے والی سب تو آپ بتائیں آج تک کبھی کسی نے پوچھا جامع مسجد مشکی کنارا مندی کی تھروٹی ہوئی کبھی ہے وہاں ہوئی تھی اپنے مدنی چینل پہ آپ نہیں ہوگی یہ وہ کر رہے تھے ٹیلی ٹیلیفون کر رہے تھے ہمارے عبد الحبیب عبدالحبیب وہاں ہم وہاں تھے صلی اللہ تعالی محمد ہاسٹل میں یو کے میں تو وہ ہو رہی تھی مدری کے سو میں بہت لمبی نشریات تھی تو اتنی لمبی نشریات یہی ہوا کہ میں نے پھر پوچھ لی میں نے کہا چلو اب یہ چھ سات لوگ تھے نا عبد الحبیب تو سب سے پوچھتا ہے تو لیکن اتنا فری اسٹائل تھا کہ آخر میں نہ ان وقت کی پابندی تھی نہ سوالات کی پابندی تھی اچھا اس طرح دیکھے نا میں نے کسی سوال کیا ہے چینل اردو پر تو پھر بھی نہ آئی نا جی وہ تو مدنی چینل انگلش پہ ہوئی نا لیکن وہ پہنچ گئے تھے جب آپ نے نہیں اچھا اتنا اشارہ دیا کہ ہم دونوں نے وہ حاضری دی ہے جب وہ نہیں پہنچے تھے تو پھر ہم لوگ کیسے جو انعام لوں گا نا تو اور وہ نہیں نام بھرنے کے بعد اور الحمدللہ ان کو مطلب یہ ہے سلمان آج جو ہم نے اس کے سے ایک ایک ہنٹس ارد کروں کہ آج جو ہم نے سوچی ہے نا وہ اتنی مشہور ہے اتنی مشہور ہے کہ شاید ہی کوئی مسلمان ہوگا جس نے اس کا نام لیا شاید ہی آپ نے ڈسکلوز کر دی اس کو ابھی سے دیکھتے ہیں تھوڑے چلنے تو دیتے آپ ابھی تو سوال بھی ابھی تو وہ آئی نہیں نا کیا چیز ابھی تو میرے کو پریشان کرنے کے آتے ہوئے نہیں نہیں آپ دل جو ہی کر رہے ہیں ہماری علاوہ بھی تو ہو سکتا ہے آپ ہمیں باتوں میں لگا کے ٹائم دیتے رہتے رہا ہوں چلائے جی گڑی چلائے ادھر اللہ کی پناہ نہیں تو ہم سفر تو گھر ہی نہیں جلانا کیوں نہ جلائیں بحال تو ہونے دو چاہیں بحال ہو جائیں گے آپ چاروں بہت گھیرتے ہو یار چلائے جی گھڑی کرائے چلے شروع ان آئیں گے آپ کی حامی شروع کی جی پہلا سوال پہلا سوال انسان فرسٹ جی فرسٹوں میں سے شرما شرما کے نام کیوں بول رہے ہیں بھائی میں آپ کو ملوں گا سیسپرے کے بعد سلمان میں ایسا نہیں کرے اپنے مشہور فرشتے ہیں ان میں سے مشہور چار آپ کی کوئی چار مشہور فرشتے آپ کو پتا نہیں کیا جو میں پوچھ رہا اس کا جواب دینا چار مشہور میں سے پرچے دیکھے پرچے وغیرہ کچھ پرچے وغیرہ شے کی طرف لے گئے نہیں آپ نام لے رہے میں ان کا اشارہ تو کسی اور طرف تھا یہ اشارہ مجھے ان کی بات سے مجھے لگا کو شے ہے آپ نے پہلا سوال کیا انسان ہے نہیں نہیں کا دوسرا سوال آپ پوچھتے ہیں تو میں نے کون سا غلط سوال کر لیا بھائی نہیں یہ سوال جو تھا نا وہی جو ہے نا پتر ہی گھنٹی تھا انسان والا بھائی جب انسان نہیں ہے تو جائیں گے نا تو پھر سے آپ نے کیسے پوچھ لیا غلطی ہو گئی معافی آپ کے ذہن میں یہ مکان ہے آپ کو فرجتے کی طرف چاہیے تیسرے سوال میں جواب ہو گیا ایک اور ہی ختم ہوگی ہمارا آپ کہا بھی ہے چار بجے کر لینا آپ لوگوں نے نہیں مانا دیکھو دام دام ہو گئی اب با با آپ با کی ٹیم نہیں مانتی بات میں کیا کروں نہیں جی نہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ یہ یقینا اس پر میں وہی کہوں گا جو عالم دین نے کسی کا ذکر خیر سن کر کہا تھا ظاہر فضل اللہ یوتیہ ہی میں اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا صبح یہ میرت کا فیضان بھی ہے اللہ پاک آپ کو اور سچی بات ہے ہم نے سوچ کے رکھی تھی کہ اتنا آسان نہیں ہوگا پہنچنا آپ کا آپ اشافہ میں ہم کسی مدد کسوٹی کریں ذرا یہ لکھیں آپ یہ کریں بس اگر آپ خود کہتے ہیں نا ٹیم کمزور ہے آپ تھوڑا اتنا کمزور ہے ہمیں ایگری کر رہی ہم مان رہے ہیں ہم کمزور ہیں کسوٹی آپ کس اشافہ میں دیکھیں یوں کریں کسوٹی اس انداز اور پھر آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں مجھے گھیر رہے ہیں تو کچھ سوال کیا ہے یہ لے کر مطابق ہوگی اتنی جلدی آپ اللہ برکاوٹ لگایا تو آپ آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہ رہے تھے گیارہویں سوال کیا ایسا سوال لائیں کہ جس سے آپ کا پوچھنا مشکل ہو جائے اور آپ دو چار دفعہ ہار جاؤ ہارنا دیکھیں ہارنا مقصد نہیں اب دیکھیں تیسرے سوال میں پہنچ گئے یہ تو مطلب بہت ہی مطلب دور سے مدنی کسوٹی ہے نے بھی ایسی نہیں دیکھی مدنی کسوٹی کے دوسرے میں آپ نے ٹرن اوور لے چوتھے پہ جواب ہی ماشاء اللہ اللہ برکت دے کال شامل کر لے تو باپو نے اتنی مطلب امپورٹنٹ بات کی ہے کہ آخر ایسی مدنی کسوٹی کیا ہونی چاہیے جی اس کا کیا انداز ہونا چاہیے کہ چلے تو اس کا طریقہ باپ یہ کہ میں خود ایک کوئی چیز سے سوچتا ہوں جی اور آپ چاروں پہنچو ایسی ہوتی ہے کسوٹی ایسی نہیں ہوگی کسوٹی اگلا سیکنڈ شروع کرتے آپ کا اتنا ٹائم بچ گیا تو نہیں ہے مجھے بھی تو کر لے اکبر یہ تو ایسا تو رہا ہے آپ کے پیچھے آپ کے پیچھے لکھا لب تو میرے پیچھے لکھا ہوا ہے تو بس ہاں نہیں مجھے وہ پوچھ لینے دیں کوئی عرض نہیں ہے کیا ارج ہے میں تو سوچ کر تو نہیں آیا ہوں کہ میں آپ سے مدنی سوٹی کروں گا اور آسان پوچھ لیتا ہوں ایسی کریں کہ ہم بھی میں جب ادھر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اب میں آ رہا ہوں تو ہم چاروں کو تصویر اب مطلب کر لیں کہ ہم بھی چوتھے پاسے میں پہنچ جائیں آئیے تو خیر آپ کو پہنچنے پر ہی ہے نا میں بہت اچھا سوال کر اچھا سوال میرے ذہن میں آیا چلے چلے سلمان بھائی آپ سے بھائی چلائیں گاڑی لا فرشتوں میں آپ باری باری چلیں گے ٹھیک ہے کچھ ناندس نان ہمارے یہاں جو بھی مدنی کسوٹی ہوتی ہے وہ مقدس ہی ہوتی ہے باپو آپ کی بار اس مقدس شے کا تعلق جو ہے ہرمین طیبین سے ہرمین طیبین مکہ مدینہ ہاں مکہ شریف سے تعلق لا مدینہ مدینہ شریف سے تعلق یہ تو ہو گیا نا مدینہ شریف سے جی. ہے اس کا مطلب یہ جی جی پانچواں سوال مقدس مدینہ شریف سے تعلق مقدرس مقدرس ہے اس کا کیا شے ہے جو مدینے میں مقدس ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ گیارہ سیکنڈ رہ گئے ہیں مدی جا کے ہم سمجھے سلمان کس پر کیا پر وہ زمین है? لاک है. خاک سرکار تو عالم صلی اللہ براہ راست نسبت آپ کا میں نے زمین کا منع کیا میں نے وہ زمین سے مراد خاک م... ہی نہیں الگ ہے ایسا نہ کریں زمین پوچھے زمین نہیں ہے آپ کی باری ہے خاک ہے مقدس خاک نہیں خاک بھی نہیں چلیں مسجد نبوی میں موجود ہے مسجد نبوی شریف میں وہ شے موجود ہے اس کے بارے میں غور کرنا پڑے گا کہ مسجد نبوی شریف میں وہ شے اب غور کر لیں نام بتا دیں مسجد ہے اس کے قریب قریب میں مسجد نبوی شریف میں وہ شے موجود نہیں ہے میری معلومات کے مطابق جی مادی شہ مادی شہ کیا مطلب وزن وغیرہ رکھتی ہے کچھ ڈزائن وغیرہ رکھتی ہے دیکھا جا سکتا ہو جی. سکتا دونوں الگ الگ ہے نا. وزن رکھتی ہے مادش ہے <coughs> کتنے ہو گئے کتنا آٹھ سوال ہو گئے جی باپو نہیں آٹھ ہو گئے آٹھ ہو گئے ناؤنڈ گھوم گیا نا اچھا گھوم نہیں سکتے آپ مقدس شہر ہے شریف میں ہے اور دس سیکنڈ شریف میں بھی نہیں ہے آگ بھی نہیں ہے کماری ہوا گواں ہے کیا ہو گیا سلمان بھائی سیری نہیں ہے گوا کتنی مقدس جگہ ہے کوئی مقدس جگہ ہے جو ش ہے وہ مقدس جگہ چھ ہے شہ ہے کیا ہو باپو دس سیکنڈ دس سیکنڈ باپو آپ دس سیکنڈ اس تھے اب چھ سیکنڈ باقی یہ پارک میں لا یہ بھائی آپ دو چار سیکنڈ کا فرق کر دی تو پیچھے والو پیچھے والے تو دونوں پارٹیوں سے ملے باپو غبارے غبار غبار غبارے مدینہ نہیں خاک انہوں نے پوچھ لیا تھا آپ نے غبار بھی پوچھ لیا نہیں ہے کتنے ہو گئے گیارہ ہو گئے نام بتائیے نام بتائیے میرے مدینہ جی نہیں وہ تنا ابارا جس ٹیک لگا گا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے گا تھی کہاں ہے زیارت شریف جہاں ہے اس کے قدموں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی میں نے کہا میری معلومات ہوتا وہ مسجد مسجد نبی میں ہے نا پھر اگر تو چاہے تو تجھے جنت میں مقام دے دو ہاں جی جنت میں جا دیا ہے وہ رو رہا ٹھیک ہے اور تو چاہے تو میں تجھے ہرا بھرا درد کر دوں تاکہ لوگ تھی فائدہ اس طرح کر اسے جنت میں جانے کی تمنا کی نا اچھا طور پہ مسجد نبی میں نہیں ہے ہی ہے نا اگر وہ مسجد نوی شریف میں ہی اگر وہ مدفون ہے وہ تنا مبارک شریف تو پھر میں نے کہا میری معلومات میں تو نہیں تھا تو ٹھیک آپ جیتے ہو گئی تھی ہوگی ٹائی کر دیں کہتا ہے تب بھی شاید آپ فون تو ہے سوال بھی ہیں تو یہ ایک مدد کا انداز ہو گیا کہ آپ گھومتے رہے چلے یہ بھی انداز تھا یہ بھی اچھا انداز تھا آپ سے جو بھی انداز ہویں جب جیتے جواب دیں جب جیتے اللہ تعالیٰ خیر پر شامل کرتے ہیں آپ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد کاشف اطاری ڈیویژن دھارا والا ماشاء اللہ نگرانی کی زیارت ہو رہی ہے بڑی پیاری پیاری باتیں اور تنظیمی مدنی پھول بھی ان شاء اللہ مارے آپ کی بیرون ملک جو تشریف ہاضری ہوئی اس میں ماشاء نے آپ کے بیانات سنے بڑے مدنی پھول ملے حضور آپ پنجاب کب اپنا زد بنا رہے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرک وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ بعض اسلامی بھائی فلاں شہر فلاں ملک میں آپ نہیں جاتے یہ نہیں کرتے مسئلہ یہ ہے کہ میرے ساتھ حفاظتی امور کے سیکورٹی ایشوز ہیں جس کی وجہ سے میں مجھے میرے مدنی مرکز کی طرف سے سبحان اللہ کئی جگہوں پر جانے پر پابندی ہے کیا آپ نہیں جا سکتے الحمدللہ میری نیت ہے کہ میں اپنے مدنی مرکز کی لگائی گئی پابندی پر حتہ امکان قائم رہ سکوں تو اس وجہ سے میرے ملک کے مختلف حصوں کے جدول نہیں بن پاتے بیچ پہ بنے تھے اور مدری مشورے ہوئے تھے لیکن بعد میں پھر حالات کی وجہ سے پھر یہ ہوا کہ نہیں بنیں گے تو لگ اور ان کو تو سیراب کیا ہے نا ایک عرصے تک اور رہی بات کئی اور ممالک میں تو ہر ملک میں جانے کے لیے بھی جیسے اس کا تو میں جواب دے چکا ہوں تو دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ایسے حالات اور معاملات کر دے کہ مجھے مدنی مرکز کی طرف سے اجازت مل جائے کہ آپ فلاں فلاں شہروں میں فلاں فلاں علاقوں میں جا سکتے ہیں تو انشاءاللہ پھر جدول بنا لیں گے ماشاء اللہ اشعار <تصفح> کی تکرار تب یہ ہمارا سیگمنٹ ہے اس کو شروع کرتے ہیں مرحلے کو اس میں یہ ہے کہ ہم آپ کو ایک لفظ جو ہے وہ بتائیں گے اور پھر آپ اس لفظ جو ہے وہ شعر سنائیں گے جی اپنا تین چاروں کا اپنا اپنا انداز ہوگا باپو نے بعد ہی ختم کر دیے ابتدا مہرول بھائی سے کر ہیں جی مہرول بھائی آپ کے انداز لے کے چلیں گے علی علی علیف آدمی نہیں یہ مجھے بھی یہی امید ہے کہ پھر آپ میرے ساتھ بھی رہے چلتا رہے گا بدلہ ادرے بدلے کی نہ رکھے میں انشاءاللہ شاء کوشش کروں گا کہ سلمان باپو سے بھی ایک عرض کی تھی اللہ اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے آپ اپنا اشار کی طرح میں میں اپنی طرف سے لایا کچھ نہیں ہو آپ پوچھتے رہے کا روز بھائی کا مقابلہ ہے وہی یہی ہے نا آپ کا اور جگہ تیری اتا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل چاہے مشکل کشار کا ساتھ تو ہم دونوں یہ کرتے رہیں گے آپ تینوں بیٹھے رہے نہیں پھر ہماری دیکھیں کہاں تک چلتے ہیں اب آتا باپو پوچھ لیں کیا آیا میں تو ربر انداز سے چلیں جی کوئی ایسا لفظ سنائے جس میں آتا ہو نہیں آ رہی سے کوئی شیر سنا دیں سا فنائے سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے صحیح نہیں سنایا شیر تو صحیح سنانا پڑے گا وہ رہا تھا اکبر بھائی صحیح سنایا نہیں صحیح سنایا نا इस مجھے مجھے ہنڈریڈ پرسینٹ کا فرم صحیح نہیں سنا ہے ٹائم بھی یہ ابھی آپ کا انہوں نے ساتھ آپ شیر تبدیل کر لینا ساتھ سے کوئی اور شیر باپو بہت آسان سا ہے نہیں کرے نا صاحب اچھا ٹھیک نہیں نہیں کر رہے ہیں تو کرنے دیں گے آپ اپنا کر رہے ہیں باپ جی دوسرا نائے سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا نہ شاعری کی حوث نہ پرواہ ردیتی کیا ردیف تھی کیا نا کیسے کاپی ہے روی, روی روی روی تھی کیا تھوڑی سی اصلاح کر دیا کہہ رہے کیا ہر جی آپ کو اسلامی تو ہرانے کے بجائے پکڑا تھا اسی ہرانے کے بجائے اسلامی تو کی جا سکتی ہے وہ یہ تھا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ماشاء اللہ سحان اللہ جی شیر سنا دیں جس کی ابتدا ہوتی ہو نون سے نون سے نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آتا ہو سر کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آتا ہو سر سر سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تو سے میری دعا ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ ایک اور کوئی شعر سنا جس میں لفظ آتا ہو سر کوئی دوسرا شعر سر نا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجا خا... باغ خلیل کا گل زیبہ کہوں تجھے ایک اور کوئی شیئر جس میں سر آتا ہوں ایک اور کوئی شیئر جس میں سر آتا ہوں دو رہے ہیں نہیں صحیح ہے جس میں سر آتا ہوں سر شیئر میں سر آتا ہوں وہ سر ہے اللہ بہت سارے یا <ساور> بہت سارے کچھ <ساور> <بلشان سارے> پھول یاد کریں کچھ گلیاں یاد کریں کچھ باغ یاد کریں جس میں سرکار ہے اس میں سر چلتا رہے گا سر باپو سنانے کے لیے مجھے سیکرا آتا بھی نہیں ہے نہیں میں ارد کر رہا ہوں جی نہیں سر سے قدم میں سر کو ہی لا رہا ہوں کرم نے لکھی لاج سجدوں کے مرزا یہ سر تھا کہاں ان کے سر تھا کرم نے لکھی لاج سجدوں کے مرزا یہ سر تھا کہاں آستانے کے قابل میں وہ سر ہی ڈھونڈ رہا تھا رحمت کیا دال آئی ہر گراف بیمار کی بنائی ہے کال شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ شاء اللہ سیگمنٹ کا مرحلے کا کیا ہوا آپ ہی آپ نے مدنی چینل کے ناظرین کے سامنے ہیں نا جو وہ ہار جیت میں جیتنے کے علاوہ بھی کچھ کر لیتے ہیں نا اپنے کیا ہیں ٹھیک ہے چلے جی شاہ دے دیا کریں فکر شاہ بازی کال ایک کال لے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام میاں تاریا ہے میں بہار کو بات کر رہی ہوں میں رات کا دینا میں پڑتی ہوں نگرانی شرا آپ کی بار بہ میں میرا سوال یہ ہے ہمیں امی جی سلا کر جاتی ہیں رات کو پھر ہم کھیلنے لگ پڑتے ہیں کیا یہ دھوکہ ہے علیکم یہ کیا کرتے ہوں گے وعلیکم السلام رحمتہ اللہ وبرکاتہ امی سولہ کا چلی جاتی ہوگی سو گئے جھوٹ یہ پھر اٹھ کر یہ کھیلنا شروع کر دیتے ہوں گے تو یہ غلط تو ہے بیٹا یوں دھوکہ دینا ہے تو صحیح کہ امی کو جھوٹی جھوٹی سمجھا دیا کہ ہم سو گئے اور پتہ ہے کہ امی جیسے کمرے سے باہر جائے گی تو ہم اچھلنا کودنا شروع کر دیں گے یہ کرنا نہیں چاہیے بیٹا اس کی عادت پڑ گئی تو نقصان ہوگا ٹھیک ہے پیسے بھی امی پیسے امی کو تکلیف بھی ہوگی صحیح. امی کو بار بار آ کر آپ کو سلانا بھی پڑے گا تو امی کو تکلیف بھی نہیں دینا چاہیے لہٰذا جب امی سلائے نا تو بیٹا سو جانا چاہیے ٹھیک ہے سل حبیب صلی اللہ وقت بھی وقت کا دامن بھی جب تنگ ہے اگلے سر ساڑھے چار بجے چار جی ہمارا آخری سیگمنٹ فوری جواب دیجیے فوری جواب آپ سے نہیں اچھا ہے استغفار کرنے کی اجازت ہے نام پر ایک ساتھ پھر آپ نے ایک کر کے مجھے بھی کاغذ قلم دینا یہ پوچھتے تو میں بھی تو نوٹ کرتا رہی جیسے پوچھے ہیں میں جواب لکھوں گا نا نہیں آپ تو جواب دیں گے نا لکھنا نہیں ہے حسن ہے کہ آپ سے چار سوالات کیے جائیں گے ایک ساتھ آپ ایک ساتھ چار سوال کریں میں چار سوال لکھتا ہوں اور میں جواب لکھتا چلا آپ کا جو جواب ہوں مجھے جواب آپ کے چار سوالات کے بعد دینا ہے نا جی اور فوراً دینا ہے جی فوراً ٹھیک ہے تو آپ مجھے جب مجھے چار سوال آپ ایک ساتھ کر لیں گے اور میرے ذہن میں ہر سوال کے جواب میں جو بات آئے گی وہ میں لکھ لوں گا تاکہ میں جواب اس سیگمنٹ کا جو طریقہ کار ہے نا جو اس سیگمنٹ کا طریقہ کار ہے اس میں یہ شامل نہیں ہے جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہے سر طریقہ کار کی ہو سکتی ہے کوئی مسئلہ جی باپ قبول ہی قبول ہے چلیں جی چار باغی اس میں کیا عرض کر دیا اب وہ طریقہ کار ہی ہے جو ہے نا پے اگر آپ لکھیں گے رہا پھر یہی نہیں دیتے آپ کو اگر لکھے نہیں آپ یہ لینے میں مثال کا تو باپو نے مجھ سے چار سوال کیے جی چار سوال کے میں مثال دے رہا ہوں چار سوال کے میں ہر سوال کے جواب لکھتا گیا اب بینک کے سوال پورے ہو گئے اور میں نے چاروں جواب پڑھ کے سنا دیے میں نے کیا گل کیا جامع جامع مسجد کا شرکی مناظر جیسا ہو نہیں ہے آسان آسان سوال ہے باپو پوچھے آپ دیں جواب نہیں لے حضور جواب دے رہے مہربانی جی باپ پہلا سوال سیدنا سدی جی نہیں پھر ایک پوچھے جواب دے لیں نہیں پوچھے یہ طریقہ ہی کو پوری جواب چاہیے پوچھیں نہیں نہیں آپ سوالات کرنے سوالات کرنا نہیں آپ سوالات بھی کرنا چاہ رہے ہیں ذہنی آزمائش بھی لینا چاہ رہے ہیں امتحان بھی لینا چاہ رہے ہیں یہ مرحلہ ہمارا ہے ہم نے اس کا جو اسکول بنایا ہے آپ مہربانی کبور ہے ہم نے کسوٹی میں مدنی چینل کے ناظرین کو مدن کرتا ہے جی بچہ لگتا ہے مجھے چلیں جی چار سوالات پڑھیں جلیع چار سوالات لکھائی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نامی نامی ڈیش نام ہے دو وہ کون سے صحابی ہیں جن سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے امیر عالیہ سنت قبلہ دامد برکاتم العالیہ نے اپنی زندگی کا سب سے پہلا رسالہ کون سا تحریر کیا اور پیارے آخاز صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش بتائیں پہلا دو عبداللہ دوسرا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنما تیسرا اعلی حضرت اور چوتھا حضرت مطلب تذکرہ امام احمد رضا سبحان اللہ اور چوتھا مکہ مکرمہ سبحان, سبحان آخر م... کے آخر آخر آخر آخر میں میں مکرما ٹھیک ہے جی اب ہم دوسرے سوالات کی طرف جا رہے ہیں سب سے پہلے سفا مروہ کے چکر کس نے لگائے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شہزادیاں تھیں اسے کرنی صحابی تھے یا تابئی مسلمانوں کا قبلہ اول پہلا بی, بی حضرت رضی اللہ تعالیٰ دوسرا, دوسرا سوال سے نکل گیا آگے پہلا بی بی حضرت رضی اللہ تعالیٰ دوسرا دیکھو سوالہ ذہن سے نکل گیا جواب آ گئے نہیں سوال تو ذہن مون ہے یار مجھے یاد ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ بس آدھا پتہ چلے گا دوسرا سوال دوسرا سوال اتنا تھا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ علی وسلم چاروں کو یاد تھے ہم کو کر رہے باقی میں آپ کو یاد ہے آپ تھا کیا پوچھ تو لوگوں بتا دیتے پوچھ تو لو ہے کرنی تھا بھائی چوتھا نہیں آ رہا بھائی یہ بھی, بھی تو ہو سکتا ہے نا جلدی جلدی جو آپ چاہیے نا جو ہوتا ہے مسلمانوں کا بلا بال میم یہ یاد رکھیے گا نا یہ تو لاتا ہے آپ کے پاس علیف چلائے گا شاید ازان بھی ہونے والی روزۃ الجنہ کی کیا معنی ہے رسول صحابی کس صحابی کا نام ہے مسجد قبا میں نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے اور نعمان بن ثابت کن بزرگ کا نام ہے کیا نومان بن ثابت کس بزرگ رحمت اللہ علیہ کا نام ہے نعمان بن ثابت یازرت امام اعظم کا نام ہے رضی اللہ تعالی عنہ ہو اور مہمان عزرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہو اور جنت کا ٹکڑا کہتے ہیں یاز الجنہ کو چوتھا سوال آپ کا تھا سوال دن سے نکل گیا سوال تو سوچیں ذرا تین کوبا صبح گیا مسجد کوبا میں نماز پڑھنے کا سواب بتا ہی دیتا ہوں نہیں مسجد نبی شریف آپ نے مسجد قبا لکھا مسجد کوبا میں عمرے کا سواب ہے سارے سوالوں کے جواب ٹھیک ہے دیکھ لیں مہمان رسول کون تھا یہ حضرت یو بنساری کون تھے میزبان تھے مہمان تھے میزبان ہی کا پوچھا میزبان کا پوچھا نہیں چوران مہمان کا میزبان کا بتایا میں نے مہمان کی نوٹ کی ہے جی ابو ائوب جی انصاری عنہ کا نام لیا میں نے تو میزبان آپ نے مہمان کہا تھا جی آگے آئم اربا کے نام بتائیں مشہور مسجد رسول رضی اللہ عنہ تعالیٰ کیا ہو گیا ہے جوشائم جوش ہے جی کریم اللہ دوسرا سوال جی مشہور مسجد اربا کے نام ہاں جی دوسرا مشہور مسجد رسول داعش رضی اللہ عنہ ہے کریم اللہ کس نبی اللہ اسلام کا لگم اللہ جی آپ شریعت کے مصنف کا نام بتائیں پہلا امام اعظم امام شافی امام احمد بن نمبر امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ دوسرا چاہتے بلا رضی اللہ تعالی عنہ تیسرا آپ نے کیا سوال کیا تھا سلیم اللہ علیہ السلام اور چوتھا کیا تھا کتاب بہار شریعت کے مصنف کا نام بتائیں حضرت امجد علی اعظم صاحب رحمہ اللہ تعالی تعالیٰ بالکل جواب حزان کا جواب دے دیتا ہوں چلے <speaking in foreign language> Allahu akbar, Allahu akbar. Ashadu wa la ilaha illallah. بنا سو سلام حي على الصلاة لحول ولا كوة إلا بالله لليه نظيم حي على الصلاة لحول ولا حيّ على الفلاح لحول ولا قوة إلا بالله العزيز الرزيز حيّ على الفلاح لحول بالله العزيز اللہ ہو اکبر اللہ ہو اعلی حضرت امام اہل سنت کا یہ پیارا مہینہ چل رہا ہے سفر کا اعلی حضرت کا تاریخی نام کیا تھا المختار المختار ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے کال ہے اس کو شامل کر لیتے جی میرا نام سے شان علی ہے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سلسلہ چل سل رہا تھا تو میں وہ دیکھ رہا تھا تو ہمارے جو نگرانشورا کے جو ہیں حضرت صاحب ہیں تو جو ہے وہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو جیسے وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ان سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں تو ان سے جو اس طرح کے کی سوالات کیے جائیں کہ جو کہ جو ہے ہم ہمیں تنگ نہ کیا تھا جس میں تنگ نہ کیا جائے شکریہ بات آئے کہ بہت بہت شکریہ یہ بات ہے تنگ بہت بہت شکریہ بہت بہت ابھی اب بیچارے نا چاروں بیٹھ کر آپ کی کال کے بعد اب کور کریں گے ٹھیک ہے ابھی وہ کور کرنے دیں نہیں آپ کا ریئیکشن ابھی آپ کور یہ بھی کور کر رہے ہیں آپ بتا دینا میں یہ بیچارے جو انہوں نے دیکھو گا نا مدنی کے ناظرین کو تو آپ نہیں نا کسی چیز سے پابند کر سکتے جو سوچ رہے ہیں کال کر رہے ہیں میں تو نہیں میں تو نہیں کہہ سکتا لیکن وہ یہ سیا سفید والا معاملہ تو نہیں ہے کہ دیکھ لو جو بھی ہے نہیں مطلب جو یہ دیکھ رہے وہ کہ مدنی کے ناظرین کو کیا سمجھا سکتے ہیں اللہ بس اپنے جذبات کو بتا سکتے ہیں اب مجھ سے پوچھا نہیں نا اور سلسلہ کا ٹائم ختم ہو گیا جی, میں کر دیتا مدنی چینل کے ناظرین مطلب مزہ تو آتا ہے انہیں انہیں سننے میں مزہ آتا ہے مطلب لطف آتا ہے سیکھتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے اچھا سوالات کر رہے ہیں ہم سیکھ رہے ہیں یہ پھر بھی ساتھ دے رہے ہیں نگرانی شورا کا چلو ساتھ ساتھ تو دو لیکن آپ نے بھی کہہ دیا ہم ہم سارے ایسی بات نہیں ہے سلسلہ آپ نے لب بیک دیکھا میں اذان کا ٹائم اذان ہو گئی جماعت کا ٹائم ہو رہا ہے یہ بیچارے کور کرتے کرتے جماعت کا ٹائم ہو جائے گا اور پھر یہ بیچارے کور ہی کرتے رہیں گے جو کچھ ہے ملا جلاسا ہے معاملہ مجھے نہیں پتا ہوتا کہ یہ مجھ سے کیا کیا پوچھنے جا رہے ہیں اور کیا کیا یہ حصے لا رہے ہیں تقریبا نہیں ہوتا نئی نئی چیزیں ماشاء یہ لے کر آتے ہیں کوششیں کرتے ہیں میرے پیچھے گھیرنے کی جتنا کے کو کوششیں کرتے ہیں کہ کیا پوچھا جائے کیا نہیں پوچھا جائے لیکن یہ بات بھی میں ارض کروں گا کہ یہ قدر آسان لاتے ہیں کہ جن کا جواب میں دے پاتا ہوں اگر یہ تھوڑا مشکل آتے تو شاید میں واقعی میرے کو اتنی معلومات اور اتنی نالج تو ہے ہی نہیں جتنی یہ لوگ شاید سمجھتے ہیں اللہ کرے ہم سب آپس میں پورے معاشرے کی میں بات کرو محبت اور پیار سے رہیں اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہوئے رہیں اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے آمین بجاین نبی لمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ آخری کلیمت آپ بھی کہتے ہیں